يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى الحمد لله رب العالمين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 أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلامة الحافظ بن رجب رحيمه الله كان السلف رحيمهم الله كلامهم قليل وعلمهم غزيل والخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل انتهى كلامه رحيمه الله محترم علماء کرام ذمہ داران مسجد معذدسام سامعین حاضرین میں محاورہ پردہ نشی اسلامی خواتین آج نو محرم یہاں نو ہے دس دس ہے نو دس کی شب دس محرم الحرام دس محرم کی شب چودہ سو سنتیس مجھے جس موضوع پر الخشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اہل حق کا منحج اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اہل حق میں سے شامل فرمائے آمر اور ان کے منحج کو جاننا سیکھنا نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیع بتا پڑوں محترم سامعین اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے ایک دین کو پسند کیا اور اس کو دنیا میں اتارا اور وہ اسلام ہے یہی اللہ کا سچا دین ہے برحق دین ہے اس کے علاوہ کوئی دین سچا دین نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان الدین عند نزدین اسلام یقینا اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے دوسری جگہ اس بات کی وعید سنائی گئی جو لوگ اس سچے دین سے ہٹیں گے ان کا کوئی عمل اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا الٹا وقت قیامت کے دن خسارہ اٹھیں گے وہ اب کبھی غیر السلامی دینا فلیں یہ ہوا فی الحال کے رتیم جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھیں گے ان کا کوئی عمل ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ ادھان والوں میں شمار ہوگا اللہ رب العالمین کا خلو کرم ہم لوگوں پر کہ سچے برحق دین کو ماننے والا بنایا اسلام کیا ہے اسلام تین چیزوں کا نام ہے جو قرآن میں ہے وہ اسلام ہے جو صحیح حادیف میں ہے وہ اسلام ہے قرآن کے بعد صحیح حادیث کیوں کہا میں نے کیونکہ حدیث ضہید بھی ہیں موضوع بھی ہیں آپ جانتے ہیں تو جو صحیح احادیث میں ہے وہ اسلام ہے جو قرآن میں ہے وہ اسلام ہے تیسری چیز صحابہ کا منحج صحابہ کا فہم صلی صالحین جن کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے سمجھا عمل کیا وہ اسلام ہے صرف قرآن و حدیث کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ تیسری ضروری چیز ہے صحابہ کا فہم اور ان کا منحج منہج عربی لفظ ہے ایک اور ایک مترادف لفظ استعمال کیا جاتا ہے منہج جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے یہ کلن جان نام انکم شرا منہاجا منہاج یا منحج عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں موضوع کی وضاحت کرو اہل حق کا منہج یہ موضوع دیا نا تو اہل حق مطلب حق والے حق کیا ہے قرآن اور حدیث اور صحابہ کا کام یہ حق ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ حق ہے جو صحابہ نے سمجھا وہ حق ہے اللہ بچا کے رکھے مجھے اور آپ کو باطل کو حق سمجھنے سے خطرناک مسئلہ بعض لوگوں کو ان کا برا عمل ان کا برا ملحج ان کی نظروں میں مزین دکھایا جاتا ہے خوبصورت دکھایا جاتا ہے فرا ہو تو اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں سوئے عمل کو اپنے برے امال کو وہ اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اسی پر زندگی گزارتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کر رکھے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باطل کو حق سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں شرک کو توحید سمجھتے ہیں بجرت کو سند سمجھتے ہیں اپنی سوچ کو صحیح سوچ صحیح منہج سمجھتے ہیں کسی کا متعین شخص کی تکلیف کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتباع رسول ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ اکبر افمن سو حسنا وہ انسان جس کو اس کا برا عمل اس کی نظروں میں خوبصورت دکھایا گیا اس نے اس کو اچھا سمجھا اور اس پہ پر چل رہا ہے اسی لیے میری باتیں بڑی اہم ہیں توجہ چاہتا ہوں آپ سے میں فریش ہوں آپ بھی فریش ہیں ان اور اللہ جزائے کر دے بھائی چائے بھی پلا رہے ہیں آپ تاکہ فریشنیس باقی رہے اگر الفظ صحیح ہے انگریزی کا تو ایمان سفیان رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں احب الا ابلیس من المعصیہ الماس ان الماساب منہا ون الدا التاب منہا ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے اس کے نزدیک بدعت گناہ سے زیادہ محبوب ہے بدعت گناہ سے زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے گناہ سے توبہ ہوتی ہے کیوں بدت حق ہے یا باطل ہے باطل ہے گناہ اچھا کام ہے کوئی برا دونوں میں دونوں میں اللہ کی ناپرمانی ہوتی ہے لیکن ہر بیدت، ہر بدا گنا ہے ہر گناہ بدت نہیں ہر بدت گناہ ہے یا نہیں لیکن کیا ہر گناہ کو بدت کہیں گے نہیں یہ الگ موضوع ہے بدت اور اس کے اصول کا بدھ اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے کہ کیسے کی پہچانیں گے بدت اس کے اصول اور بتانے کا مقصد کیا ہے اہل حق کا منحجہ حق جاننا بہت ضروری ہے سبھی کیا ہے حق کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا کیونکہ آدمی کیا کرتا ہے باطل کو حق سمجھتا ہے جیسے ابلیس کے نزدیک اس قول میں کیا بتایا گیا سفیان رکھت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ابلیس کے نزدیک بدائے گناہ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ بداٹ سے توبہ نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ بداٹ کو آدمی اچھا سمجھ کے کرتا ہے اگر وہ اس کو گنا اور بدت سمجھ کے کرے تو چھوڑ دے گا کوئی مالا آپ منزو نہ لوگ گنا کو گنا سمجھ کے کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں فال چاہیے ایک آدمی شراب پیتا شراب ہے شراب بدت ہے کیا گنا گنا اس کو معلوم ہے وہ گناہ کر رہا ہے yes, اس کو پتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے ایک آدمی بدت کر رہا ہے بدت کی مثال چاہیے بہت <laughs> بہت <laughs> ہے <بہت laughs> نا کسی مخصوص دن کو بڑی, بڑا عدیم دن سمجھ کر اس دن مخصوص عبادتیں مخصوص اعمال کو انجام دے رہا ہے جس کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا ہے وہ کیا کر اس بدایت کو کیا سمجھ کے کر رہا ہے اچھا کام چھوڑے گا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ چھوڑے گا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے میں غلط کر رہا ہوں وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا یہ ہے امام سے تو ایسے ہوتا ہے باطل کو حق سمجھا جاتا ہے آدمی سمجھتا ہے میں بہت راستے رہا صحیح راستے کا ہوں بالکل صحیح منہج ہے یہی صحیح ہے بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھانا یہی صحیح ہے علماء کو چھوڑنا یہی صحیح ہے خود سے, سے دین کو سمجھنا عقل سے یہی صحیح ہے سمجھ رہے اشارے خواہش سمجھتے تھے ہم صحیح ہیں جب کسی خارجی کا کو پکڑ کر قتل کرنے کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا کہ میری زبان کو نہ کاٹنا اس پر اللہ کا ذکر جاری ہے گردن کاٹ دینا میری خرچ ٹہ کرو جگہ اپنی جگہ نیوز ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا ہے تو حق کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور سنیے اس قرآن اور حدیث کو جو اہل حق کا مانا جائے سیکھا کیا ہے یہ قرآن اور حدیث حق ہے قرآن اور صحیح حدیث اس میں سب سے بنیادی چیز اس کو ذہن میں رکھی ہے وہ ہے کلام اللہ کو سمجھ رہا نا کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا پونا کا پہلا پروگرام ہے آئندہ پروگرام میں اس شخص پر آؤں گا کہ یہ جملہ آپ کو یاد رہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا آپ یہ سمجھ گئے موضوع سمجھ گئے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا اس کی وضاحت میں کروں گا یاد کرنا آپ کا کام سمجھانا میرا کام کلام اللہ مطلب مغرب کی نماز آپ نے پڑھی اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں بعض صرف رمضان میں پڑھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ پڑھتے ہیں سمجھ رہے بعد لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں بعض ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں صبح شام اللہ کی کتاب کی آئے آیت، سے پڑھتے رہتے ہیں کیوں وہ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں جو لوگ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ آتا ہے تو بچپن میں یاد کی ہوئی چند صورتیں بڑھاپے تک وہی اسی پرتی کہ ہر چیز بڑھی اللہ کی کتاب آگے نہیں بڑھی مطلب اس کو زیادہ یاد آئی آدمی کی ازادہ نہیں کیا زیادہ پڑھا نے پہلے سائیکل پر تھے ٹو ویلر فور ویلر پر آ گئے اب پہلے یہاں کی زبان میں بھاڑے کے مکان میں تھے کرائے کے اب ذاتی مکان میں ہیں پہلے جیب میں دو روپیہ پانچ دو روپیہ, روپیہ رہتا تھا آپ سو سو کی نوٹیں نظر آئیں گی آپ کو ہر چیز میں آگے بڑھے اللہ ہدایت لوگوں کو دیکھیے جہاں تلّہ کی کتاب کا معاملہ ہے کلام اللہ کا وہ بچپن میں مولوی صاحب نے قاری صاحب نے حافظ صاحب نے جو چیزیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلائی تھی وہیں پر ٹکی ہوئی ہے زندگی کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کلام اللہ کو زیادہ پڑھا جائے کلام اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے ہر چیز آگے بڑھی کلام اللہ وہی ہے جو بچپن میں پندرہ سال دس سال کی عمر میں جو یاد کیے ہوئے تھے کیا ہے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مسئلہ اللہ ہم سب کو کلام اللہ کا حق ادا کرنے کریں جملہ میرا کیا تھا جو منہج کو سمجھاتا ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام اللہ قرآن کی آیتیں مراد اللہ اللہ کی مراد مراد مطلب سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں جو قبر پہ جا کے مانگی جاتی ہے وہ بھی وہ لفظ مراد, مراد ہے وہ مراد سمجھتے ہیں نا کیا مطلب مراد کا مطلب مراد کا مطلب مطلب فہم ارے بھائی اردو میں بولتے ہیں نا آپ اشارہ دے کے آپ سمجھ رہے ہیں تو میں آگے بڑھوں گا ورنہ میں بولتا رہوں رہ چپ چپ دیکھتے رہیں ہیں مجھے تشویش رہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات زبان یا نہیں میں آ رہی ہے تو پھر سلسلہ روکے گا ٹائم بڑھے گا مراد آ کے آپ کی مراد کیا ہے بول رہے قول کا مطلب کو مراد بولتے ہیں قول کے مطلب کو کیا بولتے ہیں مراد انگلش میں بولتے ہیں ورلڈ ٹو یو میری مراد کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا اپنی مراد پر نہیں بھئی کسی اور کی مراد پر نہیں خوارج نے کیا کیا کلام اللہ کو مراد اپنی مراد پر سمجھا ایرے لفک ملا للہ اس کے مراد پر ذرا بہت ساری آئے ٹھیک ہے تو اہل حق کا منہج کیا ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر وہ سمجھتے ہیں مراد اللہ نے اللہ کلام اللہ کا ہے مطلب اللہ کا کلام ہی ہے کیوں قرآن کی آیت دلیل ہے اس میں سے کہا تھے کلام اللہ کافر کو محلت دو یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنے تو اللہ نے قرآن میں کلام کلام قرآن مجید کو اللہ نے کلام اللہ کا تو اس میں مراد کیا ہے لا قرآن کی آیتیں ہیں الرحمن علیہ اللہ اللہ اللہ ٹھیک ہے بہت ساری آیتے ہیں وسیل کے متعلق آئے عقیدے کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ کے اسماؤ سے بعد ذکر کیے گئے قرآن بڑا پڑا ہے بہت ساری احکام ہیں مراد اللہ کی کیا ہے توجہ میری طرف رکھیں مراد اللہ پر سمجھنا اللہ کی مراد اللہ کا مطلب کیا ہے شاید کے پیچھے کیسا نہ ہو کہ کلام ہم سن رہے ہیں مراد اللہ سے ہم واقف نہیں ہیں ہم کچھ اور مطلب لے رہے ہیں جو اس کلام کا مطلب نہیں ہے ایک دوسری چیز کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کلام رسول کیا ہے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہیں مراد رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے بہت ساری حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو ان حدیثوں کا جو اخبار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے آپ نے کہیں فرمایا وہ مومن نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی اوراد ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں وہ مسلمان نہیں سلی وہ مسلمان نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے کیا مطلب مسلمان نہیں لا امین احدم المسلم من کیا مطلب مسلمان نہیں مطلب کافر لا امین ایمان والا نہیں مطلب کافر مراد رسول بہت ہے مراد اللہ اور مرادے سمجھ نہ بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون بتائیں گے مراد اللہ کو اللہ کی مراد کو کون بتائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کلام اللہ کا نزول ہوا کیونکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مراد اللہ کو سوچائے وہ کا دکر لی تو لنا سے مانوزلہ علیہ یہ دلیل ہے ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے کیوں لی تو تاکہ آپ بیان کرو ایکسپلین کرو واضح کرو نمناسی لوگوں کے لیے مانوس جگہ ہی جو ان کے واسطے چیز اتاری گئی تھی سمجھ میں آ رہی آج پیارے ندی سسم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کلام اللہ کو بیان کریں اس بیان میں مراد بتایا آخر. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں کیونکہ مثال سے ایگزامپل دینے سے بات کیئر سمجھنا چاہیے جاتی. جاتی. مثال ایک آئے چیز ہے قرآن مشین میں اللہ ابلا فرماتا ہے اللہ دینا ایمان الاقوم ترجمہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا انہی کے لیے امن و امان ہے وہی لوگ ہدایت پر ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے دو کام کرنے والوں کے لیے دو فائدے اللہ دینا آمنو ایک کام ایمان لائے دوسرا کام اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا دو کام ان کے لیے دو فائدے دو وعدے کیے جا رہے ہیں بلا ایک لمن امن ہے آج پوری دنیا امن کی تلا امن امن کی پیاسی صحیح <سؤال> <ہیں سحیم سؤال> کہ غلط اس کو انگریزی میں آپ بولتے ہیں پیس کیا بولتے ہیں پیس پیس وڈ صحیح ہے <سؤال> <Peace>. <سؤال> <سؤال> امن صحیح <سحیم> ہے <سؤال> بلانے والے کو بھی تو پتا چلے کہ پیس کس میں ہے امن اس چیز میں ہے یہ بھی تو معلوم ہونا علم نہ ہو تو پھر بدمنی کو امن سمجھے گا وہ پیس کا اپوزٹ ورڈ انگلش میں کیا ہے نہیں معلوم کیا ہے ان پیس <laughs> یا جو بھی ہے اس کو وہ پیس سمجھے گا یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں آدمی کے پاس علم نہ ہونا غلط کو صحیح صحیح کو غلط الٹا پلٹا اسی لیے شریعت نے کہا فق لمن ہو ڈالے گا پہلے علم حاصل کرو باب العلم قبل القول والعمل پہلے علم بعد میں قول بعد میں عمل نہیں پہلے قول پہلے عمل ارے تو بعد میں کر رہا ہے مسئلہ وہ یاد ہے تو اللہ تبار کو تعالیٰ نے سائد میں فرمایا جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے دو کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادا کرم المن ان کو دنیا اور آخرت میں امن و امان کی زندگی نصیب ہو. دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے ایک سکون پیسفل لائف گزارے وہ مختلف اور ہدایت آفتا ہے وہ ہدایت جو اللہ تعالی سے ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئے پتری صحابہ عیسائٹ میں بتایا گیا ہے ایمان کے بعد ظلم سے ایمان کو بچانا یہ کلام اللہ ہے نا مراد اللہ کیا ہے سمجھنے کے لیے صحابہ دوڑے کہاں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے اوپر یہ قرآن یہ آئے تو یہاں میں بات باتیں بات بڑی اہم ہے کیا کیا کروں گا ذرا ایک بات سے ایک بات نکلتی ہے آج ہم پڑھتے ہیں تو چاہتے نہیں علماء کے پاس کہ سمجھیں ذرا مولانا یہ شیخ صاحب قاری صاحب جو بھی ہے شیخ صاحب یہ مسئلے کو ذرا سمجھائیے وہ خود سمجھنا چاہتا ہے خود مفتی بننا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے میں خود سمجھوں گا کیسے گے لن چاہیے نا اس کے لئے. علم نہیں ہے, اساس نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے سمجھنے چلے. آیت پڑھ کے بچے بتاتے حج کیا ہے کتنا خراب ہو گیا دیکھو منحج دیکھیں ہم چھوڑیں گے نہیں کس کو دشمنا نے اسلام کو وہ لوگوں کو جو ہمارے نوجوانوں کے منہج کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو منحج بتاتے رہیں گے اچھا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہو. ہمارے باطل منہج سلف کے منحج سے گھیرنے کی چون جتنی چاہے کوشش کلو ہم چھوڑیں نہیں ہم ان کو بتاتے رہیں گے اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے ہم کہ یہ غلط ہے یہ باطل منحج ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کے آمین تو وہ لوگ نبی سسلم کے پاس آئے مغرب شریف کے حدیث عبداللہ بن رسود فرماتے ہم گئے نبی سے اسلم کے پاس اور فرمایا او ہم ایسا کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ہم پر ہم ہماری زندگی میں ظلم ہو جاتا ہے تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ اکبر کیونکہ ایمان لا کر پریشان ہو گئے اگر ہم ایمان لا کر اپنے آپ کو اپنی ایمان کو ظلم سے نہیں بچائیں گے تو نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہم ہدایت پر ہیں صلی اللہ کے نبی ہم میں سے ہو جاتا ہے گناہ ظلم ظلم کے کئی معنی ہیں عربی میں لفظ ایک ہے عربی کا اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں کئی مراد ہوتی ہے اس کی اپنے خود کو گناہ میں ملوت کرنا بھی ظلم ہے سمجھ رہے ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگ پیچھا انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر کیا کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے معلوم شرک کی خالد کہا تھا لا تو شریک برلا ان شیر وہ بھی ظلم ہے نا وہ بھی ظلم ہے ہر گناہ شرک ہے نہیں تو شرک بھی ظلم عام گناہ بھی ظلم کسی کا حق چھیننا یہ بھی ظلم تو ظلم کے کئی معنی ہیں کئی عربی زبان میں آتا ہے ظلم تو انہوں نے عام جو مطلب ظلم کا ہوتا ہے وہ ہے گناہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نسل ہم میں سے کون ہے جو گنا نہیں کرتا ذرا بتائیے مراد اللہ کیا ہے یہ مطلب تھا نبی علیہ السلاط اسلام نے مراد اللہ بتایا کہ نہیں بتایا کیا فرمایا نہیں سا کما کر تم جیسے ظلم کا عام مراد عام مراد لے رہے ظلم کی ویسے نہیں ہے انما نما ہوا شرک ایک خاص قسم کا ظلم مراد ہے عیسائی میں یہ جو کلام اللہ ہے اس میں خاص قسم کا ظلم مراد ہے اور وہ ہے شرک کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بولی اللہ تعالی شریک بلّا اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ختم ہوئی بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کا کلام اللہ میں یہ جو کلام اللہ ہے للی نہ امن اس میں مراد اللہ کیا ہے سمجھایا بات کیا سمجھ گئی کہ ہمیں جو مراد اللہ بتائیں گے وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وہی بتائیں گے کیونکہ وہی انہی پر کے پاس آئی اور قرآن انہیں پر اترا دوسرا مسئلہ مراد رسول تو کون بتانے کی؟ کیونکہ منحج کیا ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر وہ کرنے والا جملہ کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول سلم پر سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کون بتائیں گے اب نبی وسلم میں حدیث میں آئے آپ نے دیکھ کئی حدیث ہے, چھوٹی حدیث بتاتا ہوں جس سے بڑے مسئلے لوگ نکالتے ہیں اللہ ہدایت جن کو, دونوں کو عذاب ہو رہا ہے چیٹوں سے نہیں بنتا تھا, تھا پودا لیا لگا دیا نا معلوم ہے نا مسئلہ وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں طالب علم میں بڑے مسئلے سے حدیث دا. اشارہ کرو تو کافی ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک عمل رہا نبی سسر کا اس کا فاہ. یہ نبی نے جو بیان اس حدیث میں کہ اللہ ان کے آزاد میں تخلیق کرے گا یہ مراد کون سمجھے گا ایسی بہت ساری دیشیں میں نے بتایا مسلمان وہ ہے جو یہ کرے جس, جس کے ہاتھ اور زبان سے, سے مسلمان محفوظ رہا ہوں ہاں جو بھروسہ ادا نہیں کرتا وہ چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا مومن وہ نہیں ہے مومن اس وقت تک انسان نہیں ہوتا جب تک کہ ہاں میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے یہ سب یہ اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح سرح سے ثابت ہیں ان کا ان کا ان کا مطلب ان کی مراد ہمیں کون بتائیں گے یہ سمجھنا ہے یہی ہے منحج ان کو بتائیں گے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ لوگ جو ان احادیث مبارکہ کو ان احادیث صحیحہ کو پیارے نبی سلم کے زبان مبارک سے سنا تھا اٹھتے بیٹھتے تھے نبی سسل سے واقف تھے جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس زمین میں کہا ہے اسی طریقے سے ارے ایک اچھی مثال ابھی جو پرسوں جدہ میں بول کر آیا وہ سن لیجیے نا ابھی یاد آ دیکھیں تھی مثال کیا چل رہا ہے عاشورہ چل رہا ہے نا ایک صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام علیہ چادر میں تشریف لائے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام السلام نے کیا کیا علی رضتوں کو بلایا فاطمہ رضتوں کو بلایا حسنین کو بلایا اور اپنی چادر میں کہا اے اللہ اس کا ہے حدیث یہ میرے آلے بیت ہیں ہے یا نہیں حدیف یا صحیح ہے مطلب اس کا اس سے مراد یہی چار لوگ ہیں اور نہیں ہے اہل بیت میں سے کون آتے ہیں کون نہیں آتے ہیں یو ٹیوب پر آ جائے گا پرسوں جو ہے ابھی تین چار دن پہلے جدہ میں پروگرام ہوا اس وقت یا درس بڑا اس وقت یا علوما سے آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا تو ایسی جو واقعات ہیں یا حدیق ہے سوچے یہ مراد بتانے والے اس وقت میں موجود صحابہ ہیں جن کو سلب کہا جاتا ہے سلب سے مراد کیا صحابہ اور تا کہ آپ کیونکہ یہ اس دور میں رہے جس دور کی خیریت کی گواہی اچھے لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دی خیر ان سے سب سے بہترین دور میرا دور ہے اس کے بعد پھر آنے اس کے بعد آنے والوں کا پھر اس کے بعد اس کے بعد آنے والوں کا خیریت کی گواہی بھی نبی صلی اللہ سے وہ لوگ سنتے تھے نبی سسلم کو تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زیادہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اسی لیے خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب پوپڑ کا پتوا لگایا جب انہوں نے لوگوں کو گورنری دی حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم کیسے دیتے ہیں آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں حکم کرنے کی جبکہ قرآن میں اللہ کہتا الحکم اللہ اللہ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلنا ہے برحق ہے, کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے لیکن ارادہ جو تم اس سے لے رہے ہو مطلب جو نکار رہے ہو باطل عبداللہ بن عباس گئے رضی اللہ سمجھانے ہوں کو. تم کیا بات کر رہے ہو جب تحکیم کا معاملہ آیا نا دو صحابہ کو مقرر کر دیا گیا نا کہ عمر بن حصر اور دوسرے وہ صاحبہ مغیرا رنگ کہ جو ہے آپ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے آپ لوگ سو سمجھ کے فیصلہ کیجئے کیونکہ مسلمانوں کے جان مال خون کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہاں سواری نے کہا کہ کیسے ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے حکم کرنے حکم تو صرف اللہ کا چلنا ہے دل. مراد اللہ نہیں سمجھے عبداللہ بنا بات گئے ربی اللہ عما ان کے پاس سمجھا کہا تم کیا بات کر رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو یہ کہاں سے منہل لے کر آ رہے ہو اپنے بات والوں کے لیے کیسا بھیانک خطرناک منحج دے کے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بات کر سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیت کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہاں فرمائی احکم وی عدل ملکم دو عدل والے اچھے مسلمان فیصلہ کریں گے کہ دیت میں کیا دینا ہے فدیے میں کیا دینا ہے اگر کوئی جانور کا شکار حالت احرام میں مسئلہ یہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا مانا ہے یا نہیں ہے عمرہ کی کیے نہیں کیے آئیے کیجیے انشاءاللہ احرام کے مسئلے بتائیں گے وہاں پر احرام کے مسائل میں کیا ہے میرے بھائی کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا کسی نے شکار کر دیا تو مجھ سے فی کیا ہے اس کا فیصلہ کریں گے دو لوگ جب احرام کے مسئلے میں دو لوگوں کے فیصلے کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اتنا بڑوں اسلم کا مسئلہ ہے وہاں کیا حکم نہیں کر سکتے ہیں کیا سمجھ رہے ہو دین کو تم کہاں سے پاکست کر آ رہے ہو کہاں سے یہ منہج لے کر آ رہے ہو اس طریقے سے عبد البن عباس اور تم نے بڑا سمجھایا تھا وارج کو کہ اپنے مرحج سے رجوع ہو جائے چھوڑ دیں یہ غلط منحج کہ قرآن کو دماغ سے سمجھنا صلط صالحم کے مرحج کو چھوڑ کر صاحبہ نے کیسے سمجھایا تو میرے کہنے کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر بتانے والے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو مراد اللہ تعالیٰ کی مراد کو جن کو سمجھایا وہ لوگ صحابہ ہیں وہ مہاجرین ہیں وہ انصار ہیں اسی لیے قرآن مجید کیا میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اپنی رضا کا اعلان کیا جنت کی خوشخبری سنائی ان لوگوں کو جن کا من صحابہ کا من ہوگا صا کون مہاجرین و لوگ جو پہلے پہلے اسلام لائے مہاجرین میں سے انصار میں سے مہاجر معلوم نا مکہ کے صحابہ انصار ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے نہیں صحابی کا صحابی کا تو ڈفریشن دوسرا ہے ابھی سب سے ملاقات ہونا ضروری ہے ایمان کی حالت میں ٹھیک ہے سعید ابن الحمع رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں تابعی ہیں رحمت اللہ رحمۃ اللہ وہ بھی صحابی نہیں ہے حالانکہ بہت بڑے عالم پیبئی امام گزرے ہیں امام الطابین کا کب تک ملا ان کو لیکن وہ صحابی نہیں ہے تو مہاجرین جنہوں نے ان لوگوں کی بہتر طریقے سے پیروی کی اس میں آپ اور میں آ سکتا جانا ہے ان میں آنا ہے اور پھر منہج سکر نہ پڑی قیامت کے لیے الباب مفتوح فٹور دا ڈور از اوپن اس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس آیت پر عمل کرے مہاجرین اور تیسرے رولو و جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی کن کی صحابہ مہاجر اور کون ہے بولو صاحبہ کیا ہے بھائی ان کے لیے رضی اللہ عنہ و اللہ ان سے راضی اللہ سے خوش اللہ راضی اللہ اکبر یہی تو ہم چاہتے ہیں بھائی اللہ خوش ہو جائے کیوں کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ السلام نے فرمایا من طلب رضا رضی اللہ و کو ارباس جو اللہ کی رضا طلب کرے جمعے کے خدمے میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو اللہ تعلق بلّ جو اللہ کی رضا تلپ طلب کرے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا اور جو اللہ کو ناراض کرے لوگوں کو خوش کرے چاہے سود لے کر دے کر یا منحہ چھوڑ کر یا کسی بھی اور راستے سے سفید اللہ علی واسخط علی نصر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے ساری دنیا والوں کے دل کس چنگیوں کے درمیان ہے اس بڑے ایک کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے منہج صحابہ کا سلف صالحین کا بنائیں اس کے بعد یہ بڑا فائدہ رضی اللہ وعد در جنت تجری تحت اور ان لوگوں کے لیے جو صحیح منہج اختیار کرتے ہیں سلف صالحین کا کتاب و سنت کو سمجھنے میں کتاب و سنت سے دلیل لینے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے میں عقائد کے معاملے میں عمل کے معاملے میں معاملات کے معاملے میں اخلاق و کردار کے معاملے میں تمام شون حیات میں یہ نہیں کہ صرف بند میں اپنی تمام زندگی میں سلف کے فہم کو سلف کے منحج کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایک روامندی کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور دوسری ان ایسی جنتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدی نفیحہ ابدا یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دالکل الفوز القبیر یہ بڑی کامیابی ہے اللہ خوشخبری میرے بھائی صلف سالین کے منہج کو اختیار کر دیکھیے اور اس منہج کی اہمیت دیکھیے بلکہ اس سے پہلے اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا جاؤ تمہارے لیے پران اتار دیا گیا جس میں ہدایت ہے جاؤ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خاتم لمبیا بنا کر بھیج دیا گیا اب جیسے چاہے ان دو چیزوں کو سمجھ لو اور عمل کر لو یس ایسے آزاد ہیں نہ ہرگز نہیں بلکہ ضروری ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو کے لیے جو منہج ہمارے لیے متعین کیا گیا کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے جو صالحین کا منحج ہے احترام کر سکتا ہے ان کے پاس بھی دماغ تھا ہمارے پاس بھی دماغ ہے بعد لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے اس زمانے میں ایسے مسئلے نہیں آئے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس بھائی ٹھیک ہے صحابہ وہ تھے سلط سال ٹھیک ہے ہم احترام لیکن ہاں نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں تو اس کو دین کو آج کے मॉडर्न क्या बोलते हैं मॉडर्न जिंदगी को सामने रखते हुए टुडेज लाइफ को सामने रखते हुए समझना पड़ेगा पहले यह मतलब था उस आय का खतरनाक आज ये मतलब लेंगे उसका अब आप पहले ये हदीज का मफहम लिया जाता था आज ऐसे नहीं होगा आज हम दूसरा मतलब लेंगे نہ تو ہم کہیں گے نا روح جائیے سب کی ہو اپنے آپ کو رکو آپ جیسے چاہے کھلواڑ نہیں کر سکتے کتابوں سے بس یہ محبت ضروری ہے کیوں بھائی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حدیث شریف میں پیشنگوئی فرمائی بہتر فرقوں ترہتر فرقوں کی اور انیسے بہتر کے جہنمی ہونے کو بیان فرمایا ایک کے نجات پانے کو جہنم کی آگ سے بیان فرمایا وہاں ایک چیز بیان فرمائی اس کو ذرا سنتے ہوئے آپ آگے بڑھیں من کا جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں ایک اللہ واحدہ سوائے ایک کے سارے گئے ایک ہی بچیں گے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ ایک کون ہیں آپ نے کیا فرمایا من کان کانا من کان الا مسلی ماں ہل اس من کان الا ما انا ہلوم اخاوی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج ٹوڈے پروسیس میں فرمائیں آج میں اور میرے صحابہ میں کے بعد کا بہت, بہت اہم ہے انڈر لائن کیجیے انھا بھی میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر ہیں وہ اسی دین پر ہوگا اسی عقیدے اور وضاحت کیا اس پر مطلب اسی عقیدے پر ہوگا اسی منہج پر ہوگا اسی پہم پر ہوگا اسی انہی اخلاق پر ہوگا اسی طریقے پر ہوگا ویسے استدلال کرے گا دین کو ویسے سمجھے گا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آتی تمام چیزیں یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اس اور یہ کوالٹی ان کے بیان کی ہے تو یہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے تب جا کر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اس لیے بھی ضروری ہے سنیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا لن آخر الا ما اصلح علامہ اس امت کے آخری شخص کی یعنی قیامت سے پہلے اس امت کے آخری شخص کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اسی طریقے پر اس کی اصلاح نہ کی جائے جس طریقے پر اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح ہوئی زبردست ماحول ہے لئیے لا لئیے اسلحہ اس شخص ہرگز اصلاح نہیں اصلاح چاہتے نا لوگ ٹھیک ہو جائے سب اچھے ہو جائیں اس, اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر اس امت کے پہلے طبقے کی پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اس امت کے پہلے لوگ کون تھے ان کی اصلاح کس سے کی گئی کتاب کتابوں سنت وہی جو میں نے کہا کلام اللہ کو مراد اللہ کلام الحمد اصلاح کتاب و سنت سے کی گئی ان کی اصلاح کی گئی تو پھر یہی طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا اسی لیے ضروری ہے کہ اصلاح پھر اس چیز کی اہمیت کو اس منہج کی اہمیت کو غور سے سنیں ایک سورہ جو بچہ بچہ مسلمانوں کا یاد رکھا ہوا ہے مسلمانوں کی بچی بچی کو زبان سب یاد ہے سورت الفاتحہ الفاتحہ سورت الفاتحہ بھائی جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پڑھو میں یہاں پڑھو جی نہیں جی میں نے کہا حق, حق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو جیسے روزہ رکھو نہیں نہیں ہم کچھ اور کریں گے پریشانی بات لیں گے آپس سمجھ رہے <سلام> یہ کرو <سلام> <اتباع> <سلام> ہم یہ کریں عجیب مسئلے اتفاق کا جذبہ ہی نہیں ابھی شک جو ہے اتباع کے بارے میں بتا رہے تھے آپ مخالفت وخالفت اور اس باتل کو ہم حق سمجھنے لگتے ہیں آئیے سورت الفاق ہاں. بڑی سورہ ہے اس کے لیے بہت بڑی سورہ ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیا وقت نمازے. اسلام کے پانچ ارکان ان میں سے چار ایسے ہیں جو روز مر رہا ہمیشہ نہیں کیے جاتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ فرق روزہ اور نماز سالانہ نما نما نما فرق رمضان کے روزے اور نمازیں زکات ایئرلی فرق لا لا لما ہوگا یہ تو گواہی دینا ضروری ہے اور اس گواہی پر خیال رہنا ہے شادت شاد لیکن ایک چیز روزانہ پڑھنی ہے کیا نماز بجن ظہر سر مگر پانچ وقت روزانہ آج بھی پڑھیں گے کل بھی پڑھیں گے ایک اور ایک مسئلہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ کے برابر ہو جائے گا بھائی ہے نا حدیث تو اس کے بعد بھی پڑھیں گے یا ایک لاکھ نماز پڑھیں گے آگے نہیں <laughs> بل ایسے بھی سمجھے کا برابر بولے میں تو ایک لاکھ پڑھ کے آیا تھا وہاں عجیب مسرا شیری اللہ یہ منحص بہت ضروری ہے سمجھو بھائی کیسے سمجھ رہے ایک عورت کو دیکھنے میں آیا مسجد حرام میں وز ٹوٹ گیا صحیح کے پاس فرش ہے وہاں پر ایسے سے کر رہی ہے یہ کیا ہے حضور وزو تو پانی سے ہوتا ہے اور پانی کا ہے وہ تم کر رہی پتہ نہیں کیا کر رہی سمجھ میں آ رہا عجیب عجیب طریقے سے ان کو سمجھا گیا کالے جھنڈے حدیث میں آئے آج جو کالے جھنڈے لے کے جا رہے یہی لوگ ٹھیک ہے وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے اور یہ یہی لوگ ہیں آپ کو کون بولے علم نہیں حدیف پڑھنا آتا نہیں آئٹ پڑھنا آتا نہیں اس کو کنچیز ٹوٹتا اچھا چھوڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح مطلب کیا ہے اردو ٹرانسلیشن الا اللہ کا صحیح کیا ہے میں عقیدت مسئلے استعمال کرتے ہو لوگوں پر حکم لگاتے ہو کہ حق پر کو حق سمجھتے ہو بے غلط اور غلط منہج کو صحیح منہج سمجھ کر اختیار کرتے لوگوں کو دعوت دیتے ہو قوت اللہ بال سورت الفاظ میرے محترم سامنے کتنی بڑی صورت مبارکہ ہے جس کو بار بار نماز کے ہر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے آئیے ذرا اس سورت پر غور کریں تاکہ منہج کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے اللہ تبارک و تعالی اس سورج میں الحمدللہ رب العالمین ربر اس میں اللہ کی تعریف ہے الرحمن الرحیم مالکی اومین یتین آیتیں شروع کی اللہ کی تعریف اللہ کی بزرگی اللہ کی اللہ کے اسم وصنا اللہ کی صنا بیان کی جاتی ہے صحیح ہے نا آگے بڑھیے یا کناب یا کنسٹین اس میں اپنے عمل کو پیش کیا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب تیرے علاوہ کسی کی اور نہیں کرتے ہم تیرے ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد یہاں دعا ہے اب تک اس آیت تک جلدی بتائیے الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالکی اومین یا کنبدو یا کنسٹین ان آیتوں میں دعا ہے نہیں. اللہ کی تعریف اور اپنا عمل پیش کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ کی تعریف کی گئی ہے خوب اپنے عمل کو پیش کیا گیا ہے ایک آیت میں اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کیا ہے بھائی دعا وہ ایک دن اسوراف اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا اور ایک بات دیکھیے سارے مسلمان شرک کرنے والے بدت کرنے والے یا اس سے دور سب چاہتے ہیں سب پڑھتے ہیں ایک دن اسوراف سب چاہتے ہیں کہ انہیں سیدھا راستہ مل جائے चलिए تھوڑا ان نائتوں کو ہم سمجھیں گے تاکہ منہج کلیئر ہو جائے اس کی بات اس हो اہمیت باقی ہو جائے ایک हमको सीधा الہ ہم کو سیدھا راستہ الہ ہم کو راستہ دکھا المستقیم سیدھا خالی راستہ نہیں مانگا گیا ہے عیسائٹ جو دعا کی جاتی ہے سوریہ فاطہ میں اس میں ایک ایسا راستہ مانگا جاتا ہے جو سیدھا کلیئر پیک صحیح راستہ اس کا مطلب راستے اگر ٹیڑے نہیں ہوتے مستقن کیوں کہا گیا تھا سمجھ رہے ہیں بات کو خالد سرات بول دیا جاتا الا عبد السرات الا راستہ دکھا لے بس نا راستہ نہیں صرف اس کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے اس کی ایک صفت عربی گرامر اگر آپ نے پڑھا اکثرات دا ٹال بوائے بولتے نا بوائے کی ایک سفت ہے کہ ٹال یہ خوبصورت مسجد مسجد کی ایک کوالٹی یہ صفت ہے کہ وہ مسجد کیا ہے خوبصورت یہاں اکثرات کا ایک صفت ہے راستہ المستقیم سیدھا مطلب ٹھڑا نہیں چاہیے اللہ ہاں ٹیڑھا راستہ اس کا مطلب ٹیڑھے راستے ہیں ایسے مت تو سب حق پر ہیں بھائی کس کو برا کیوں بولنا ارے بھائی وہ بھی صحیح ہم بھی سہیے ایسا بھی کیا رسول کا سوچتے ایسا بھی کیا کیسے سب حق پر ہے تو پھر مستقیم کیوں پوائنٹ ٹو بی نوٹ فلک بات ہے المستقیم کیوں مانا جا رہا ہے پھر اس کا مطلب انحراط ہے کیڑے راستے ہیں لیکن ہم اللہ سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں نماز میں سروت المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا ٹھیک ہے آگے بڑھو سمجھ گئے سیدھا راستہ چاہیے نا سیدھا راستہ اب سیدھا راستہ کون سا ام. بھائی میرے خیال سے اللہ ہر جگہ موجود ہے یہی سیدھا راستہ ہے بتا نہیں جان بہت غور کیا اس مسئلے پر میں مثال دے رہا ہوں سمجھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مکہ میں ہوگا مدینہ میں بیت المقدس اور دنیا کی مسجدوں میں اور جامعات یا دینی مدرسوں میں اچھی اچھی جگہ ہے جو اس کا نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ تیسرا وہ تو نہیں رب بندے سے دور کیسے ہوگا وہ ہر ایک کے دل میں ہوگا مجھے لگتا ہے یہی صحیح کیا ہے یہاں ہے کدھر ہے اب کون سا راستہ سیدھا بھائی تین لوگوں نے تین چیزوں کو صحیح سمجھا تینوں صحیح ہے سورہ پاٹیا ختم ہو گئی کیا مستقیم پر رہا ہوں نہ ایسے نہیں بھائی صاحب بہن جی آپ جس کو مستقیم سمجھے وہ مستقیم نہ کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی چڑھے تو سیدھا سمجھتا ہے ارے ادھر نہیں جانا ہوتا نہیں ادھر ہی جانا ہے اس سلسلے میں امر بناس اور لوگوں کا تقریباً ایک زبردست کال ہے سنیے امر بناس سے تقریباً سر کہتے ہیں کہتے ہیں ہماری مثال اور جو گمراہ لوگ ہیں زمانے میں جو گمراہ لوگ تھے کہتے ہیں ہماری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جس سے ہم سب ایک راستے پر نکلے کس پر نکلے راستے پر روٹ پر اچانک آندھی آئی کیا ہوا آندھی آئی آنزی آتے ہی اب آندھی آنے سے راستہ نہیں تو سب پریشان ہو گئے آندھی ہوائیں تیز راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم جو جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے کدھر ہے تو بعض لوگوں نے کہا اب فری کو داتلی راستہ بہنے طرف ہے ادھر ادھر ہے ایسے جا رہے تھے وہ کیا ہوا آندھی کی وجہ سے وہ راستہ کیا ہوا ہم. سمجھ میں نہیں آیا تو بعض لوگ نے قوم میں سے کہا اب طریقوں دا تو یمین راستہ اس طرف ہے رائٹ سائڈ بعض نے کہا نہیں نہیں اب طریق و ذات شمال راستہ لیفٹ سائڈ پر ہے ادھر ہم نے کیا کہا صحابی کہتے لیکن ہم تھے راستے پر نہ آندھی ہم ویٹ کریں گے آندھی ختم ہو جائے گا ہم یہیں رکے رہیں گے ہم نہ ادھر نہ ادھر جائیں گے نو رائٹ نو لیفٹ ہم یہیں کھلیں گے تو بعد ٹھیک ہے بھائی آپ ارے آپ کو رکنا رکو ہم تو سمجھ رہے راستہ یہی ہے سیدھا چلے گئے کہ نہیں ہم ادھر جو بولے وہ ادھر چلے گئے ہم رکے رہے صبح ہوئی یا رات میں نکلتے ہیں صبح ہوئی راستہ سمجھ میں آ ہم چل پڑے بھٹکنے سے بچ گئے سمجھ میں آ رہا مسئلہ منہج پر قائم رہنا سلب کے بھٹکیں گے نہیں راستہ جو جس راستے پر اسی پر رہنا و سنت کو صحابہ کی ادھر ادھر نہیں جانا ورنہ کیا ہو جائے گا تو راستہ سیدھا ویسے نہیں جس کو ہم سیدھا سمجھے اب اس کو وہ سیدھا سمجھا رائٹ کو چلے گئے اور وہ چلے گئے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پاتا میں یہ سکھائے ان لوگوں کا راستہ خالی راستہ نہیں المستفین کیا ہے بھائی اس کی تفصیل سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی ہدایت مانگی جا رہی ہے چا پلین علیہم ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تیرا انعام ہوا کون ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے پران میں دوسری آئٹم انہیں والصالحین و شہدائی کر یہ ہے انعام یافتہ لوگ انبیاء صدیقی شہداء نیک لوگ صحابہ ہیں انبیاء کے بعد جو آتے ہیں صدیقی شہدا اور صالحین تو انعام آفتا لوگ کون ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ سوراط اللہ ددینہ پھر سے پیچھے سے دیکھا یہ صراط سراط اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا صراط الذین ددینہ علیہم وہ راستہ اللہ جس پر تیرا انعام ہوا غیر المقدوب علیہ وہ راستہ نہیں اللہ جس کو لوگ سیدھا سمجھ کے چلے تھے تیرا غزل اترا کیوں کیونکہ وہ سیدھا نہیں تھا اس سے مراد یہود ہیں وہ امن الا شاہ اور جو ان کے نقش قدم پر ہے ولبا اور وہ بھی نہیں جو گمراہ لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سیدھا راستہ سمجھا تھا لیکن بھٹک گئے راستے سے دور ہو گئے سورہ فاتحہ ختم ان آیتوں پر غور کیجیے منہج سلف کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے اہل حق کے منہج کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا تاکہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ سے ایسے راستے کی جو سلط صالح کا راستہ ہے اللہ وقت غور کر رہے ہیں بات سمجھ میں سورہ فاتحہ کی یا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے میرے بھائی الحق کا منہج منہج کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کھول دیا نہیں راستہ کہ جاؤ جس راستے کو سب مستقین سمجھو اس پہ چلنا نہیں آپ دیکھو انعام آفتہ لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ نہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا اللہ کا مسئلہ اللہ ایک جگہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے دل میں ہے تیسرا کہتا نہیں اللہ مکہ مدینہ میں ہے کیا یہ انعام آفتہ لوگوں کا راستہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا امام اوزاری رحمتہ اللہ علیہ تابئی ہیں شاگر ہے صحابہ کے فرماتے ہیں امام رزائی رحمت اللہ علیہ کُنہ صحابۃ اللہ تو کاشی ہم تامرین اور ہمارے شعب ہمارے اساتذہ صحابہ رضی اللہ عثمین ہم سب یہی کہتے تھے اللہ اپنے عرش پر مستمی ہے کہاں ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستمی یہ ہے انع آفتا لوگوں کا راستہ سراط مستقیم یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ اللہ شدہ ہر جگہ ہے یہ سراعت مستقیم نہیں ہے تو اس طریقے سے منہج کی اہمیت ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے اور نبی السلاط اسلام کی حدیث جو میں دو حدیثیں سے آپ کے سامنے پڑی ایک حدیث جس میں نبی السلات اسلام نے اس کو قرون نے قرار دیا یہ جس زمانے میں تھے سب سے اچھا دور ہے خیریت کی گواہی دی اور دوسری جب آپ سے فرق ناجیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق ناجیہ وہ من کا نا نتلما عنا علی ہل آج میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہے جس راستے پر جس طریقے پر ہیں قیامت تک اسی راستے پر جو لوگ چلیں گے وہی نجات پانے والے لوگ ہوں گے جہنم کی آگ سے اب میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ سلف سالحم کے منہج کو سمجھنا اس کو پہچاننا یہ علم سے حاصل ہوتا ہے ہمیں پتا کرنا واجب ہو گیا بھائی ہم جس کے لیے دعائیں کریں صرف دعاؤں سے چیز حاصل ہو جاتی ہے بھائی ہم روزانہ ہر نماز میں ہر نماز کی حرکات میں یہ دعا کر رہے ہیں ایک دن سوات الفات اللہ دینا وہ سلاط اللہ دینا انتین کیا ہے یہ بھی تو پتہ کرنا ضروری ہے عقیدے میں ان کا راستہ کیا تھا استدار میں ان کا استعمال میں ان کا راستہ کیا تھا عمل کیسے کرتے تھے آئٹوں کی تفسیر کیسے لیتے تھے حدیثوں کا مفہوم کیسے لیتے تھے کیسے انہوں نے دین کو سمجھا یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے اسی کو کہتے الدین کہ دین کو سمجھنا صاحبہ نے مراد کو سمجھا نبی سسم کی مراد کو سمجھا, مراد کو سمجھا اس کے بعد عمل کیا کامیاب ہو گئے آج اگر ہم چاہتے ہیں منہج کو سمجھنا تو وہ منہج ہمارے لیے واضح ہونا ضروری ہے اس منہج کے بارے میں پتا کرنا ان کا منہج کیا تھا مختصر ان کے منہج کے بارے میں چند باتیں سب سے پہلی بات ان کا عقیدہ ان کا عمل سب کچھ دو چیزوں پر بنیادی کتاب اور اس سے آگے نہیں بڑھے ان کا منہج کیا تھا اہل حق کا منحج یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو قرآن کی آیتوں میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ سسلم کی حادث میں ہے اللہ کی مراد کو سمجھتے ہوئے نبی سسلم کی مراد کو سمجھتے ہوئے یہ ان کا پہلا ہے کہ ہر چیز کو وہ اسی سے لیتے تھے عقل سے نہیں رائے سے نہیں کسی ایک شخص کی سمجھ سے نہیں بلکہ کتاب و سنت سے لیتے تھے اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. عقائد کا معاملہ ہو یا کسی عام صالحہ کا معاملہ ہو کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کرتے تھے قرآن و حدیث پر ان کا عمل تھا اور جیسا کہ امام مارک رحمتہ کے اس قول سے معلوم ہوتا کہ ان کی اصلاح اسی سے کی گئی تو قیامت تک منہج وہی صحیح ہوگا اسی منہج پر کام کرنے والے صحیح ہوں گے جو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں میں کام کریں یہ ان کا منہج تھا صحابہ کا ٹھیک ہے جو عقیدے کتاب و سنت سے دیے گئے وہ انہوں نے مانا جسے ان کو معلوم تھا انہوں نے کہا لاش پر یہ آیتیں بھی انہوں نے پڑھی کون سی بہوا ما کم اللہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ تم چار ہوتے ہو پانچواں اللہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہتے ہو یہ آیت بھی معلوم تھی ان کو اور وہ آیت بھی معلوم تھی ان کو جس آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کی وایت ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں جب دو پرشتے دائیں اور بہائیں تیار بیٹھتے ہیں آدمی اپنی زبان سے ترجمہ آیت کا یہ یہ آج بھی ان کو معلوم تھی فتح میں آج بھی ان کو معلوم تھی لیکن دیکھیے ان کا منہج کیا تھا اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ مستفیف ہر چیز کو سنتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ان کا منہج ہے لہذا اس منہج کو سمجھنا ہے عقیدے کے باب میں ہم کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے جو قرآن نے کہا وہ ہمارا عقیدہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قیدہ ہوگا جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور یہ اہم مسئلہ ہے اس بات کو سنیے عقیدہ کے معاملے اللہ عرش پر ہے انہوں نے کہا کیسے ہے نہ پوچھا نہ تحقیق کی نہ اس کے پیچھے دوڑے ہم بھی پوچھیں گے نہیں تحقیق نہیں کریں گے نہ اس کے پیچھے دوڑیں گے یہ ہمارا منج ہے جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اشپر مستوی ہے تو اس نے کہا کہ کیسے مستوی ہے امام مالک رحمت اللہ نے بیان فرمایا السطوا معلوم البل قی کو اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے کیسے ہے نہیں معلوم ہے سوال کرنا چاہیے یہ منحج سلف اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم کیسے معلوم قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ریسوں نے حدیثوں میں بیان فرمایا کیسے ہے نہیں بتایا گیا جو نہیں بتایا گیا وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر کیدیت بتانی ہوتی بتائی جاتی کہ نہیں جب نہیں بتائی گئی تو آپ کیوں پی چھپڑے ہیں؟ یہ سلک کا ہے اسی پر پرفکٹ کیا تمام اللہ کا ہاتھ ہے اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ ہستا ہے جو اسماء صفات کا مسئلہ آ ہے ان سب میں وہی کہتے ہیں ال معلوم بلکہ کو مشہور والا اللہ کا ہاتھ ہے معلوم ہے کیسے ہے نہیں معلوم ہے آسمان دنیا پر اللہ اترتا تاجیب کے وقت یا نہیں اترتا مسلم شریف کی حدیث ہے نا یا انزل عز وجل یعنی سر اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے پہر آخری پہر میں اترتا کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے دو مشہور حدیث معلوم ہے تو ان لوگوں نے کہا اترتا ہے یہ نہیں یہ نہیں کہا جب اترتا ہے تو پھر عرش پر فون ہوتا ہے یہ سب چیزیں ان کے دماغ میں نہیں آئیں گی سلامت عقیدہ ان کا عقیدہ بڑا سلیم تھا بڑے اچھے لوگ تھے اللہ اکبر پر آج ہم انہیں کے نقش قدم پر چلیں ہم بھی کہیں گے اللہ اترتا, اترتا ہے اترتا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قریب آتا ہے اترنے کا مطلب اترنا نہیں بھائی اترنا تو انسان کا کام ہے فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر اترتا ہے ایسی باتیں انہوں نے نہیں کہیں انہوں نے کہا یم سے لو رزول کما یا کو بھی اترتا ہے حقیقت میں اترتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق یہ تحریف نہیں کی کہ اترنا کا مطلب اترنا نہیں رحمتیں لاہور قریب آتی ہے یہ کہاں سے لے کر آئے یہ تو سلب کا عقیدہ نہیں ہے تو سلب کا منہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کتاب و سنت سے ہٹے نہیں کتاب و سنت پر ٹکے رہے ہاتھ تو ہاتھ کہا ہاتھ کو قوت نہیں کہا معنی نہیں بدلے آیتوں کا معنی نہیں بدلا تحریر سے کام نہیں لیا بلکہ قرآن و حدیث پر ٹکے رہے یہ ان کا من کیا ایک دوسری چیز ان کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر انہوں نے عمل کیا جتنا فرمایا اتنا عمل کیا اللہ آپ اس کی ایک دلیل دیکھیں ام المن تقریباً اسما ہے اگر میں نام نہیں بول رہا ہوں رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا سنیے کیا بات ہے عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو روزوں کی قزا کرتی ہے وہ جو روزے چھوڑ جاتے ہیں اور نمازوں کی قزا نہیں کرتی ہے عورت حالت حیض میں جو نمازیں چھوڑ جاتی ہیں روزے تو وہ نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں اس کی قزا کرتی ہے قزا جو ہمارے چھوڑ جاتی ہیں بھائی اس کی قضا نہیں کرتی ہے جو روزے چھوڑ جاتے ہیں ان کی قضا کرتی ہے یہ کیا دیکھیں پوچھا گیا تو جواب کیا دیا سامان اللہ یہ ہے منہج حق کا کیا جواب دیا ہا قدا مرنا بے قبا لا بے قبا ایسے ہی ہمیں حکم دیا گیا کتنا پیارا منہج ایسے ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم روزوں کی قضا کریں نمازوں کی قضا نہ کریں بس حکم نبوی تھا ہم نے عمل کیا کیوں ہمیں نہیں پتا یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت دن پورا لاجکلی ہے بولتے بولنے والوں اس میں کون سی لاجک ہے چلیے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ان کا عمل تھا جو حکم ملتا اس پر ان کو حکم ملا کہ عورت اس حال میں جو روزے چھوڑ گئے وہ بعد میں پتا کر لے گی وہ جو نمازیں چھوڑ جائے گی اس کی نمازوں کے قواب نہیں کرے انہوں نے اجفاع کیا یہ جذبہ ان کا تھا اہل حق کا منہج یہی ہے قیامت تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے جتنا جہاں کرنے کے حکم دیا وہ ویسے اتنا وہاں ہم کریں یہ کیا اہل حق کا منہج ہے اور ایک چیز اہل حق کا منہج یہ ہے وہ دلیل قرآن و حدیث سے لیتے ہیں عقل سے نہیں افلا افلاقلون کا الٹا مطلب سمجھتے ہوئے وہ دلیل لیتے ہیں کہ کتاب سے یا نبی سسم کے حدیث یہ ان کے استغلا قرآن کی آیت دلیل ہے نبی سن کی صحیح حدیث دلیل ہے قرآن کی آیت کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر کسی کی بات کو دلیل بنانا یہ ان کا منحج ہے بلکہ اگر کسی بھی انسان کی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے ذخلق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ایسی صورت اس کو لے لیتے ہیں یہ ان کا منحج تھا جیسا کہ ماما کے رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کلو اللہ صاحب حاضر خبر و اشارہ خبر رسول اللہ ہر ایک کی بات کو لیا جائے گا اور چھوڑا جائے گا سوائے اس قبر والے کے یعنی ان قبر والوں کے اور وہ ہے محمد صحم کو ان کی بات کو لینا واجب ہے چھوڑنا جائز نہیں ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کرے اگر اس کی بات اس انسان کی بات وہ بڑا سا بڑا عالم کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی سم کی بات کے مطابق ہے تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے یہ ان کا مہچ ہے یہ نہیں نہیں یہ غلط کیسے ہوں گے اتنے بڑے عالم کیسے غلط بولیں گے اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں میجورٹی غلط ہے آپ لوگ سہی تم اکیلے صحیح ہو یہ سارے غلط ہیں ایک گاؤں میں سو لوگ رہتے تھے ایک آدمی بولتا تھا اللہ عرش پر مستبی ہے باقی پورا گاؤں کہتا تھا عجیب ہے یہ اللہ ہر جگہ ہے بیٹے وہ بولتا تھا نہیں اللہ عرش پر ہے کون حق پر ہے میجورٹی مائنورٹی دیکھیں گے کثرت و قلت یہ معیار ہے حق کو پہچاننے کا جماعت کون ہے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جماعت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد میجورٹی نہیں جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں حدیث میں وہ ایک جو روایت آئی ہے نا وہ ایک سرکہ جو نجات پائے گا اس کے مختلف الفاظ ہیں اس میں جماعت کا بھی لفظ ہے تو اس جماعت کا الٹا مطلب لیتے ہیں ویدک اور فرمایا جماعت ایک جو جماعت ہے وہ حق پر تو جماعت کا مطلب میجورٹی تو جو سب سے زیادہ میجورٹی میں وہی لوگ وہ فرق نازیا ہیں ایسا بھی لیتے تو وہاں بتانا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تم نے فرمایا سنو جماعت کا مطلب کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا الجماعت جماعت تو وہ ہے جو حق کے مطابق ہو اگرچہ تم اکیلے ہو تو گاؤں میں وہ ایک بچہ جس نے کہا اللہ اشور ہے وہ جماعت ہے یا وہ باقی کتنے سو میں سے ایک کو نکالے نائنٹی نائن ننانوے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہر جگہ ہے کون جماعت ہے ایک بچہ ابراہیم علیہ السلام ایک تھے یا بہت سے اللہ نے کہا تھا نام کے بارے میں ابراہیم کا نا امت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے ایک سے حق پر تھے امت کا تھا اللہ یہ اس مسئلے کو ظاہر رکھیے تو ان کا منحج کیا ہوتا ہے وہ کتاب پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہیں کوئی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی بات ہے میجورٹی کہہ رہی ہے نہیں قرآن و حدیث سے اگر خلاف ہے ان کی بات تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے یہ ان کا کیا ہے اہل حق کا منہج ہے اہل حق کا منحج یہ بھی ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے علماء سے رجوع ہوتے ہیں فتنوں کے دور میں علماء سے رجوع ہوتے ہیں کوئی نیا مسئلہ آتا ہے فیس بک پر خبر واٹس اپ پر کوئی خبر میل آ ایک نئی انفارمیشن دنیا میں پھیلا دی سی واچ دیکھو سنو لے پیارے کالے کالے لوگوں کو سنو ان کی نظر میں پیارے پیارے ہماری نظر میں پیارے پیارے نہیں یہ لوگوں کو سنو نئی خبر کوئی آتی ہے تو اہل حق کا منش کیا ہے علما کی طرف رجوع ہو گیا کس کی طرف اہل حل کیوں کیونکہ فتنا فتنوں کے دور میں اللہ کے فدد و کرم کے بعد جو ہمیں بچائیں گے وہ لم ہوں ان کی رہنمائی ضروری ہے ورنہ مسئلہ خطرناک ہو سکتا ہے حسن بسی احمد اللہ علیہ اور دیگر سلق صاحب نے ایک بہت اچھی بات بیان کی ہے فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے آپ فریش ہیں نا چل رہا ہے نا مسئلہ یا ڈسکنٹینیو کروں گا سنیے بہت اچھا موضوع ہے بڑا سمجھ کے جب فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اہل علم اس کو پہچان لیتے ہیں جب فتنا ختم ہو جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتا ہے ہیں؟ ان کے فتنا شروع ہو تو فتنا یہ وہ کیا آتا ہے ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس کم آئی ایم فتنا جوائن می میں فتنا ہوں آؤ میرے اندر آ جاؤ ایسے باطل یا غلط چیز جو دنیا میں پھیلائی جاتی ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تو یہ بول کر پھیلاتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں ہم تمہارے دشمن ہیں آؤ ہم سے ملو کوئی نہیں بولتا ہے اتنا جو ہے خوبصورت کپڑوں میں آتا ہے چن لیا گیا مجھ کو میں تم سے اچھا نہیں ہوں ابا خون چنے یہ آلمی نہیں ہے پیچھے سنی عربی میں خطبہ پہلا سنا میں یوٹیوب پہ مجھے چن لیا گیا میں تم سے اچھا نہیں ہوں اب جب چن لیا گیا تو میں جو کہوں وہ سنو اگر میں غلط کروں تو مجھے ٹھیک کرنا وہ... ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فلاح جب بولے تھے نا وہ بتانا نا ارے... بالکل وہی چن لیا ہے بچے ارے منہج جاؤ علما کے پاس جاؤ پوچھو کون ہے کیا ہے بچا لو اپنے منہج کو فتنا ہے فتنا کتنا کپڑوں میں آتا ہے اچھے اچھے کپڑوں میں خوبصورت کپڑوں میں آتا ہے سلف نے فرمایا کتنا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ علماء اس کو پہچان لیتے ہیں کیوں ان کے پاس علم ہے بصرت ہے جب کتنا ختم ہو جاتا ہے آخری میں آخر ارے ہم تو اچھا سمجھ دو اور جاہد اس کو پہچان دیتے ہیں سمجھ میں آیا تو اہل حق کا منج کیا ہے جب ایسا کوئی معاملہ امن یا خوف کا آتا ہے تو قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا پران کی آیت ہے جب لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے جب لوگوں کے پاس عمل کی یا خوف کی قبر آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں آپ ویورڈ دیکھیں پہلے دن ایک دن ایک فتنا آتا ہے اس کو دیکھنے والے سننے والے ایک تد میں ہوتے دو دن کے بعد کتنے تک دیکھیں کون پھیلا رہے بھائی آپ کے پاس ایک خبر آئی آپ کیوں پھیلا اللہ نے مذمت کی شاید نہیں اہل حق کا مناسب نہیں ہے تو اس کو پھیلا دو بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر آتی ہے انفارمیشن آتی ہے کوئی بات پہنچتی ہے اب تک امن والی یا خوف والی اداروں بھی اس کو پھیلا نہیں دینا بولے وہ ردولہ رسول و یہ کام کرنا ہے رسول عسم کی طرف لوٹانا اور علماء کی طرف لوٹانا تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں رسول اسلم کی طرف لوٹانا آج روزیش اسلم باحیات ہیں ان کی سنتیں ہیں حدیثیں ہیں اس کو جاننے والے کون ہیں اس کو سمجھنے والے کون ہیں اہلے ایم ہے ان کی طرف لوٹو دیکھو شیخ یہ مسئلہ ایک آیا ہے مولانا یہ خبر میرے پاس آئی ہے دیکھو کسی نے یہ واٹس ایپ پہ بھیجا ہے ذرا بھائی اس کی تحقیق کیجئے ذرا کیا ہے یہ صحیح ہے اس کو پھیلاؤں کہ نہیں پھیلاؤ کلک کرو آگے کانٹیکٹس میں چھٹ سے کانٹیکٹ پہ کروں کیسی جنگل کی آگ کے جیسے باطل یا کتنا پھیل جاتا ہے نوز بلا سال یہ اہل حق کا منحج نہیں ہے اہل حق جو ہے تحقیق کرتے ہیں رجوع ہوتے ہیں ہر مسئلے میں ایسے علما کی طرف خوارش کے جیسے بھی جنہوں نے جو علماء کو ترک کیا علما سے دوری اختیار کی نہیں اہل حق आप سے جڑے رہتے ہیں آپ غور کیجیے خوارش خوارش کیوں بنی صاحبہ زندہ, زندہ زندہ تھے اس دور میں بتائیے آپ حضرت علی رضو تم تھے یا نہیں تھے عبدال بن عبا صرت اللہ تھے یا نہیں تھے امر بن آس رجحا تھے نہیں تھے مگر امیر شعبہ صحابہ کی زندگیاں موجود ہے یہ علما ہے یا نہیں محابا یہی تو سلف ہیں ہمارے سلف موجود ہیں با ہیں جو اللہ کی مراد کو جاننے والے نبی صلاحم کی مراد کو جاننے والے دین سے واقف شریعت سے واقف شریعت کے مزاق سے واقف سارا علم ان کے پاس موجود ہے ایسے بڑے بڑے صحابہ علماء موجود ہیں خوات نے قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھا علماء نہیں تھوڑا صحابہ کو دوری اختیار کی صحابہ سے یہ اہل حق کا منحج نہیں یہ اہل باطل کا منحج ہے علماء سے دور نہیں ہوتے ہیں اہل حق اہل حق کا منحج یہ ہے کہ وہ علماء سے جڑے رہتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی میں رہیں فتنے پتہ ہو بصیرت ہو علم ہو صحیح گائیڈینس ہو صحیح رہنمائی ہو علماء کو چھوڑ کر نہیں یہ علماء پیسوں کے علماء یہ اپنی بات کرنے والے علماء علمائی ریال کے درہم دینار کے علماء نہ ایسی بات نہیں کرتے اہل حق اہل حق کا منحج یہ ہوتا ہے کہ وہ علما سے لگے رہتے ہیں تاکہ علماء جو ہے ان کی نشاندہی کریں ان کو بچائیں جیسا کہ سلف نے سلسلے میں بڑی باتیں کہیں ہیں کہ علماء کی مثال ایک قول ہے علماء کی مثال حدیث نہیں ہے یہ سلف کا قول علماء کی مثال ستاروں کے جسے ہے بھٹکے ہوئے آدمی کو ستاروں سے جو روشنی ملتی ہے علماء سے ان کو رہنمائی ملتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آد... کچھ لوگ جو ہے راستے میں جا رہے تھے کچھ لوگ کیا ہے راستے میں جا رہے تھے راستے پر نکلے لو ان میں کچھ علماء بھی تھے یا علماء کی مثال ہے یا اس, اس کو سمجھ نہیں لے چھوٹی سی مثال کچھ لوگ جا رہے تھے اچانک کیا ہوا لائٹیں سب بند ہو گئی راستے کی ٹیوب لائٹ وغیرہ اسٹریٹ لائٹ سب بند ہو گئے اب کیسے جائیں کہاں جائیں پتہ نہیں کچھ گڑا نہ آ جائے کچھ سانپ نہ کاٹ لے بعد لوگوں کے پٹ کلش ہے جب سے نکالے روشنی نکلی دور کچھ لوگ جا رہے تھے لوگ بہت سے سو پچاس لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو روشنی ہے ان کے پاس بالوانگا نہیں روشنی ان کی اپنے پاس ہم اپنے دل کی روشنی سے جائیں گے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بولے ہم اپنے دریا اندازے جائیں گے ارے نہیں گڑے میں بھی رہیں گے ارے کچھ نہیں ہوگا چلو با. ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ چلو ہم پر. ارے گا, بھائی, نہیں ہم کچھ اپنا کاشمہ کر دے مسئلہ ہو جائے گا پھر بہت بڑا ہم انہیں کے پاس جائیں گے وہاں کا بھائی صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ روشنی ہے تو میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں آپ مجھے لے کے چلے نا علماء بڑے رحم دل ہوتے ہیں قوم کو چھوڑتے نہیں ہے قوم انہیں چھوڑتی چھوڑ دی چھوڑ کے الما کہتے آؤ ساتھ چلو جنت کی راہ پر ساتھ چلو جنت کی راہ پر تو اس روشنی والے بھائی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے ایک کام کرنا میرے پیچھے پیچھے چلنا روشنی سامنے اس سے راستہ کلیئر معلوم ہوگا اور نقصان دینے والی چیزوں سے میں بچوں گا میں بھی بچوں گا تم بھی بچ رہا ادھر ادھر بچ چلے گا نہ چھوڑ کے مجھ کو ورنہ گرو گے مجھے نہیں ملنا ملنا یہ روشنی یہ سیدھے لے کے میرے ہاتھ میں روشنی یہ روشنی علم ہے یہ اور وہ روشنی والا وہ عالم ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے خواہش کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا پپکا کی دین کی کمی دین کو نہیں سمجھے کیوں قرآن کو آئے تو اللہ کی مراد سے واقف نہیں رہے کیوں علماء صحابہ سے دور رہے لہٰذا آج اگر ہم وہ منہج اختیار کرتے ہیں جو خواہش کا ہے تو ہمارا حال یوں نیچے جس سے ہو جائے گا اللہ بچا کے رکھے ہو جاؤ لہٰذا اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ علماء سے علما کا ساتھ علما کے ساتھ ہوتے علماء سے دور نہیں ہوتے جو نبی علیہ السلام اسلام حریسوں میں علماء علماء علم کی فضیلت کو بیان کیا اسی طریقے سے اہل حق کا مرحج یہ ہے بات سمجھ میں ہی نا خبارش کیوں بنے ورنہ سارے لوگ اس زمانے کی خواہش ہے نہیں ایک جماعت سے ان کی صحابہ سے ہٹے وہ لوگ اس لیے خواہش بڑے دور رہے علم نہیں لیا علم صحابہ سے لینا علم اہل علم سے لینا انہوں نے کہا نہیں ہم قرآن سے لیں گے قرآن کو سب سے پہلے جو تعویل کی بدا شروع کی خواہش ہے قرآن کی آیتوں میں کہ جو تعویل ہے یہ جو بداٹ ہے دنیا میں آج آیت کا مطلب لیتا ہے آدمی جو صحیح تفسیر ہے وہ چھوڑ کر الٹی تفسیر لے کر شرک اور بدپ پر لگا رہتا ہے تو یہ چیز کو اسٹارٹ کرنے والے خواہش تو اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے اسی طریقے سے غیبی امور جو ہوتے ہیں غیبی امور پر توقف اختیار کرتے ہیں اہل حج کا اہل حق کا منحج کیا غیبی امور جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اجڑ ہے قبر کا عذاب قبر کی نعمت ہے جنت جہنم کے احوال قیامت کے احوال جس کے متعلق بہت ساری آیتیں آئی ہیں میں کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں نصوص پر رہتے ہوں ٹوک کو دیکھتا جو قرآن حدیث میں بتایا گیا وہی غیبی امور کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا نہیں جو ہے وہ ہے بس جو نصوص میں ہے یعنی کتاب و سن وہی پروتی کے رہتے ہیں آگے میں غیبی امور میں ٹوک یہ نہیں کہتے کہ نہیں اپنے دماغ سے سوچ کر نہیں ایسے ہوگا جیسے آمالنا ہمیں کھولے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے قیامت کے دن آج آپ نے روزہ رکھا اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے یہ روزہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ نہیں دے گا دے گا نا کیسے گواہی دے گا اس کے بعد یہ غیب ہے نا کیا کہ قیامت کے دن روزہ گواہی دے گا شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کی کیا شکل ہوگی یہ ہمیں نہیں مانو یہ غیب ہے ہم رکیں گے ہمیں نہیں مانوے یہ نہیں کہیں گے نہیں وہ روزے کو جو ہے ایک انسان بنایا جائے گا روزہ ایک انسانی شکل میں آئے گا بولے گا میں اس کا روزہ ہوں پھر اس کے منہ سے وہ جھوائیے گا یہ کہاں سلا ہے یہ غیر یہ غیبی امور ہے غیبی امور کے سلسلے میں توقف اختیار کرنا یہ صحابہ کا منہج ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے صحابہ کا منہج جو ہے اگر وہ حق کے مخالف سلف صالین کا منحج اہل حق کا منحج یہ بھی ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ رجوع ہوتے ہیں جیسے ان کو حق معلوم ہو جائے صحیح چیز معلوم ہو جائے ایک چیز صحیح نہیں معلوم تھی تو وہ چلے, چلے بھئی غلط چیز کو صحیح سمجھ کر کسی مسئلے میں کسی پوائنٹ میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی یہ صحیح ہے وہ جا رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ نہیں اس مسئلے میں یہ صحیح نہیں ہے سمجھ میں آ رہا جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے اتیات میں انگلی کب اٹھانا وہ جو ہے یہ سمجھ رہے تھے لوگ منہج کی بات کر رہے کہ جب اشہد اشد اللہ اللہ ہوگا اس وقت انگلی اٹھانا اتیاس جیسے شروع ہو تب سے نہیں اڑانا ہوں گی اتیاد اللہ آپ پڑھ لیں گے پڑھنے گا نا اس کے بعد آگے کیا پڑھیں گے اشد اللہ اس پر انگلی اٹھانا یا اٹھاتے چلے چلے اسی نمازیں ہوئی ہوئی ان کو بعد میں پتہ چل گیا ایک دو سال کے بعد کہ نہیں یہ عمل غلط ہے حق یہ نہیں ہے بلکہ حق کیا ہے اتہیات سے آپ کی انگلی اٹھیں کیوں اشد اللہ الہ اللہ پر انگلی اٹھنا کسی ضعیف موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں اللہ البالی رحمتہ اللہ نے بیان فرمایا اس سلسلے میں کوئی موضوع روایت بھی نہیں لا لا امام الوانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں کہ شہد اللہ علیہ اللہ پر انگلی اٹھانا سرکار حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے اتحیات پر انگلی اٹھانا اتحیات سے انگلی شروع ہو جائے گی تک آخر تک تو اہل حق کا منج غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر بات جب انہیں پتہ چل جائے کہ میں غلط تھا میرا عمل غلط تھا میرا طریقہ غلط تھا وہ اس پر ٹکے نہیں رہتے ہیں کہ نہیں, نہیں, میں پہلے سے کرتا تھا نہیں جیسے ہی اس کو حق مل جاتا ہے فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اور اس حق کو قبول کر لیتا ہے جیسے یہ انگلی اٹھانا معلوم ہوگا غلط فوراً اگلی نماز سے چھوڑ دے گا وہ یہ ہے اہل حق کی پہچان یہ ہے اہل حق کی پہچان دہ اہل حق جو ہے صحابہ طابعین علماء محدثین فقہا ہر ایک کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں کسی کی محبت میں کسی کی تعظیم میں احترام میں غلو سے کام نہیں لیتے ہیں حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ ہر شخص کو ان کا مقام وہ دیتے ہیں صحابہ کا جو مقام ہے وہ ان کو مقام دیا جاتا ہے یہ اہل حق کا منج ہے اس میں کسی کا اہل بیت کا جو مقام ہے اہل بیت کا مقام وہ دیتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے ان کی تعظیم ان کا احترام ان کے حقوق हाँ? جو جو کتاب وسن سے ثابت ہے اس سلسلے میں کچھ اور نہیں کہتے ان کے حق کو ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو مقام ہے سابق جیسے پہلے خلیفہ دوسرے تیسرے کون ہے چوتھے یہ بھی ترسیم ہے جو مقام اللہ نے دیا ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ پہلے خلیفہ یہ دوسری یہ دوسری چوتھے بادشاہ اسلام میں ہے اسلام سے بادشاہت قرآن اور جیس کا ثبوت ہے ٹھیک ہے ہوں گے تمام سمجھ میں آ رہا ہے ہر ایک ہو. علماء کا جو حق ہے علماء علماء صحابہ کے حق میں غلو نہیں کرتے تابے کے حق میں محبت میں غلو نہیں کرتے طب تاب, تابعین ہیں ایما محدتی ہیں علماء ہیں فقہ ہیں بادشاہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کا مقام ہے اسی مقام پر ان کو رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کا غلو لمٹ کو کراس کرنا جس کو کہتے ہیں ایسا وہ نہیں کرتے اہل حق کا منج ہے اور فتوے سے گریز کرنا اہل حق کا منج یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے تھوڑے سے علم پر لوگوں کو فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں بلکہ وہ علماء کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور رجوع ہے علم فتوا علما کا کام ہے مسلوں پر حکم لگانا اشخاص پر جماعتوں پر حکم لگانا فتوا دینا یہ ان کا کام ہے وہ علماء علما کو علماء کا کام کرنے دیتے ہیں علماء کے علم سے مستقل ہوتے ہیں ہر کوئی مفتی نہیں بنتا کہ چار حریشیں معلوم ہو گئے کل دوسرے دن سے جو ہے فتوا دینا شروع کر دیا یہ اہل حق کا منحص نہیں ہے کیونکہ فتوا دینے کا مطلب جانتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی شریعت کے بارے میں سائن کر کے دینا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اعلام المعقین اور رب العالمی فتوا کس کو کہتے ہیں مفتی کے صفات کیا ہیں فتوا کے بارے میں کتاب ہے وہ اس کتاب کا نام کیا ہے اعلام المعقین اور رب العالمی اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کے بارے میں کتاب کے میننگ ہے یہ تو فتوا دینا کیا ہے رب العالمین کی طرف سے سائن کر کے دینا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لہذا اہل حق کا یہ منحش نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی ان میں اس سے فتوا دینے والا ہوتا ہے نہیں فتوا کا جو ہے کے جو اہل ہیں وہی فتوا دیتے ہیں ہاں مسئلہ ان کو معلوم ہے بتا دیتے ہیں بھائی ڈائن جیسے سیدھے سے مسئلہ چھوٹا مسئلہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا صحیح ہے غلط ہے سیدھے ہاتھ سے پینا الٹے ہاتھ سے نہیں پینا یہ اہل حق کا ہے اگر کوئی ان سے سوال میں کھانا کھا رہا ہوں روٹی سالن ہے ہاتھ جھوٹا جس کو کہتے ہیں یا بھی بولتے جھوٹا ہاتھ ہے حیدرآباد میں بولتے جھوٹا یعنی مطلب اس میں سالن لگا ہے چاول لگا ہے روٹی لگی ہوئی ہے یا روٹی تو روٹی کے ٹکڑے وغیرہ لگے نا ہاتھ تو جو ہے پانی پینا ہے تو ایسے پکڑ کے ایک گلاس نہیں ایسے پکڑ کے میں ایسے پیوں ٹچ کروں اس کو ٹچ اسکرین جیسے فون یوز کرتا ہوں تو ایسے میں ٹچ کروں تو یہ صحیح ہے وہ بولتے نہیں معلوم اس کا سے لیجیے ہمیں یہ معلوم ہاتھ سے پینا سے کھا اب وہ سوچ کر نہیں بولتا ہے منہج اس کا ٹھیک ہے ہاتھ جھوٹا ہے اب ٹچ تو کرو گا ٹچنگ تو ہے کم سے کم پی لو نہیں بولتا جب اس میں نہیں بولتا تو بڑے بڑے موسموں میں کیسے بولے گا یہ حق پر یہ باطل پر پڑے کے پیچھے فلاں کی نماز ہوتی نہیں ہوتی فلاں کہاں پر ہے فلاں وہ ہے نہیں وہ بھی آ رہا ہے کتنے تک بھی مسئلہ بتا اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے فتوا اٹھوا دینا وہ علم کے پیاس علم حاصل کرنا علم زیادہ سے زیادہ علم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے اہل حق کا مرحل یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں کرتے علم حاصل کرتے ہیں اور اس نے اپنے علم کی بیس پر جو ان کے پاس علم حاصل ہوا ہے اس علم پر لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہے مائک پکڑنے کا شوق نہیں ہوتا ہے مائک پکڑ کر تقریر اسپیچ کرنے کا شوق نہیں ہوتا میں بھی فیم ہو جاؤں پاپولر ہو جاؤں سوشل میڈیا میں آ جاؤں میری بھی تصویریں ہوں میرا بھی نام ہو شہرت یہ نہیں مخلصین ہوتے ہیں دعوت اللہ میں خلاص اور علم کے بعد دعوت اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر ان کا عمل ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل قل ان کہہ دیجیے یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بسیرا علم کی بنیاد پر وامن اتبائی میں اور میری اتباع کرنے والے نبی سسن کا متبح صحیح منہج اہل حد کا یہ ہے کہ دعوت اللہ بسیرا دعوت کا کام ہوتا ہے دو پوائنٹ ہے اس میں اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ آدمی جو حق والا ہے صحیح منہج کیا ہے کہ دعوت اللہ کی طرف دی جائے گی اپنی شخصیت کی طرف نہیں پاپولرٹی چاہیے مجھے مجھے فیم ہونا ہے لوگوں میں نہیں اللہ کی طرف بلانا ہے, اخلاص اداوت اللہ یہ ان کا مناج ہے ادا الخصیات نہیں خود نمائی نہیں اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ دعوت کا مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں اللہ کا حق پہچان لیں اللہ کی طرف بلاتے اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے وہ لوگ کون اہل حق ان کا یہ مناج ہے اور بغیر علم کے دعوت نہیں ان کے پاس علم ہو تو اس کی بنیاد پر دعوت کا کام کرتے ہیں بغیر علم کے دعوت آج یہاں بہت پھیل گئی یہاں سے مراد سرزمین ہند کی میں بات کر رہا ہوں بچہ بچہ کتنے کرنا چاہ رہا میں بھی بول ہوں بولنا مذاق ہے دن ایسے بولو جا کے پونا میں جو ہے کیا چیزیں کھانے کی ملتی ہیں کہاں ملتی ہیں ایسے بولو چاہتے ہیں یا فیلوں کی بارے میں کچھ بولو دنیا کے بارے میں یہ گاڑی اچھی یہ گاڑی اچھی یہ وہ دنیا ہے, ہے جن کے بارے میں بولنا بغیر بغیر سب سے ڈرا نقصان جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اس نقصان کے فتارے بغیر ان کے دعوت شوق لگ گیا ہے لوگوں کا تقریر کرنے کا دس دن کا مزاحمی تقریر دس یہ اللہ کے دین کو بتانا ہے جب اللہ کا دین آپ نہیں جانتے آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے ایک گولی ٹیبلٹ غلط دے دو تو اس کے جسم کا حال کیا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں ارے اس کی آخرت تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں آپ؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت اللہ حرب اللہ العالمین پوچھے گا کس بیس پر تم نے تقریر کی کس بیس پر تم نے فتوا کیا تھا کس بیس پر تم نے دعوت کا کام کیا تھا بغیر ان کے دعوت نہیں اللہ کے نبی سننے مار دن جبان کو کیوں بھیجا یہ کیونکہ ان کے پاس علم تھا حلال و حرام احکام سے واقف تھے بغیر ان کے نیرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جہرانہ کے موقع پر ایک آدمی نے جبا پہن کر ایک مسئلہ پوچھا تھا حیران میں کہ اس میں جو زع... کلر لگا ہوا ہے عٹر لگا ہوا ہے اس میں اس پر کیا حیران مان سکتا ہوں اس جبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا وہ بھی دعوت سے جواب دینا بلکہ نبی صن نے انتظار کیا وہیں کا وہی آئی اس کے بعد نبی صلی نہیں سمئے فرمایا اہین ساحل وہ پوچھنے والا احرام کے مسئلے کے متعلق کہاں ہے اس نے کہا یہاں نہیں سمے فرمایہ یہ جبا اٹھا اس جبے سے اپنے اس رنگ کو دھو دینا اس کے بعد احرام باندھا بغیر علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دعوت کا کام ہم کیسے کر رہے ہیں اس بات کو چھ اور اہل حق کا منع یہ نہیں ہے کہ دعوت کو محدود کرتے ہیں کہ تقریر ہی دعوت ہے سمجھ رہے خطبہ دینا جمعے کا یہی دعوت ہے درس دینا بیٹھ کر مسجد میں یہی ایک دعوت کا کام ہے اس کے علاوہ دعوت نہیں نہیں دعوت کے مختلف وسائل ہیں آپ کسی کو کتاب دیتے ہیں وہ بھی دعوت ہے ایک دوسرے دوسرے دوست کو ایک مسئلہ جو اس کو معلوم تھا وہ سمجھا رہا ہے وہ دعوت ہے کسی کو درس میں لے جانا یہ بھی دعوت ہے دعوت کے انواع اقسام ہے اس کو محدود کر دینا یہ حق کا منحج نہیں ہے اسی طریقے سے دعوت اور اسلام میں فرق کرنا کہ دعوت غیر مسلمین میں ہوتی ہے اصلاح مسلمین میں ہوتی ہے دعوت الگ چیز ہے آپ لوگ ڈائی ہیں ہم لوگ مسلم ہیں یو آر دے آر مسلم ہے دونوں میں تفریق کرنا یہ لکھ کا منحص نہیں ہے کہ چیزوں کو باتا جیسے وہ نہیں ہے کہ بدت ہاسنا بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے ایک اچھی ہے ایک بری بھی ہے ہم لوگ اچھی مدد کر رہے ہیں کلو بدا والا مسئلہ ویسا ہی تو ویسے دعوت الگ اسلحہ الگ قرآن کی آیتوں کی تابیل کرتے ہوئے غیر مسلمین کو جو دے دے وہ اس کا نام دعوت ہے مسلمانوں کو جو آپ سمجھاتے ہو یہ اسلح ہے یہ کہاں سے لائے یہ اہل حق کا منہج ہے اسی طریقے سے اہل حق حق کا منہج یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ کو دیکھ کر کسی برے عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا پتوا لگانا جس کو تقتیری منہج بولتے ہیں معلوم تقتیری منہج کیا علم کی کمی و علم کی دوری کا یہ انجام ہوا کہ بچوں میں تکفیری فیری منہج پھیل گیا انہیں کافر ہے ہاں کافر باؤ کافر وہ مشرق ہے مشرق ہونے کا فتو کافر ہونے کا فتوا اللہ بہتر یہ اہل حق کا منہج جب تک کہ کوئی شخص کسی حرام کو حلال سمجھ کے نہ کرے اس وقت تک اس پر گپر کا پتوا نہیں لگایا جا سکتا ایک آدمی شراب پی رہا ہے شراب پینا حرام حلال جلدی بتائیے شراب پینے والا ہم جانتے ہیں کہ آدمی شراب پی رہا ہے نشا کر رہا ہے رہا ہوں? کا پھر کفر کا فتوا لگائیں گے اس پر اچھا اگر وہ شراب کو حلال ہلال وہ ابرے میں حلال سمجھ کے پیتا ہوں اس کو اب مسئلہ ختم خطرناک تو جب تک کسی گناہ کو حلال سمجھ کے نہ کرے اس پر کفر کا فتوا اور لگائیں گے میں اور آپ بھی نہیں علماء تک فیری منہ سلف کا نہیں ہے میرے بھائی اپنے آپ کو بچائیے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شرک کا کام کفر کا کام کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کام کی وجہ سے اس کو کافر میں کہوں بات سمجھنے کی علمی ہے بات شیخ الاسلام نیتنیحمۃ اللہ نے سب سے میں بڑا کچھ لکھا ہے تفصیل سے لکھا ہے اس میں سے ان کی ایک بڑی اچھی وہ کہتے ہیں جسے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں عام حکم لگا سکتے ہیں خاص حکم نہیں لگا سکتے عام مطلب جو شخص غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرق جو شخص یہ کہے وہ کافر جو شخص یہ کام کرے وہ کافر یا مشرق ایسے عام حکم ہے زید ابو بکر فاطمہ عائشہ عبداللہ الرحمن کوئی ایک انسان پرٹیکولر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس پر کہنا فتوا لگانا کہ تم کافر ہو یہ اس کے لیے شور کنڈیشنز ہیں شروط ہیں جس کے لیے ہاں تفصیلی وقت نہیں ہے وہ موضوعی نہیں ہمارا. اور ہوتے تیار ہیں تو سمجھایا کہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اس پر کفر کا پتوا لگانے سے اور دلیل انہوں نے دی ہے حدیث ایک حدیث سے جو بخاری کی حدیث, حدیث ہے وہ اشارہ کرو ایک راکیا معلوم ہے جو حدیث سے ثابت ہے ایک آدمی جب مرنے کے قریب آیا تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا جلا کے کیا کرنا میری رات کو ہوا میں بکھر دینا بولا نا بچوں کو کیوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے گا اس کو غور کیجئے ہاں مجھے شک ہے مجھے ڈر ہے یا مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دے گا بچوں نے کہا ٹھیک ہے ابا مر گیا بچوں نے جو ہے اس کو جلا دیا لاش کو اور اس کی راک کو پھر ہوا میں بھر دیا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کو زندہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا ما حملک کا اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا پھر بچوں کو ایسے کہا اسی کا مخافت عذاب کے تیری پکڑ ڈر سے میں نے یہ کہا اللہ نے میں معاف کر دیا نہیں آ رہے ہم تمہارے فرماتے ہیں اس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا شک کیا کہ نہیں کیا اللہ کی قدرت پر شک کرنا کفر ہے کہ نہیں ہے ارے بولیے نا بھائی میں سجر تک بیٹھنے تیار میں آپ لوگوں خیال کر رہا ہوں بھائی اللہ کی قدرت پر شک کیا کہ نہیں کیا جنرل یہ پتوا ہے کوئی بھی انسان اللہ کے قدرت پر شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کوئی کہے کہ اللہ دوبارہ چا... یہ... ایسے سمجھا کوئی کہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے کفر ہے کہ نہیں ہے کبر ہے بھائی دوبارہ زندگی پر ایمان زیادہ سا... ضروری ہے رسوس موجود ہے لیکن اس کا پرٹیکولر مسئلہ ایک خوف ایک رکاوٹ بنی اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو معین شخص پر کسی پرٹیکولر شخص پر کفر کا فتوا نہیں لگاتے کون اہل حق ان کا منہج یہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے موانے ختم نہ کریں حجت قائم نہ کر دے یہ تفصیل ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس پر فتوا لگاتے تو تقسیم منہج اہل حق کا نہیں ہے کہ کسی انسان کے مجرد عمل ظاہری عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو دائر اسلام سے خارج کر دینا یہ وہ نہیں کرتے انہیں وہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اب مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافل یا مشرق کہتا ہے اور اگر وہ اللہ کی نظر میں ہے تو ٹھیک ورنہ فتویٰ اس پر لوٹ جاتا ہے یہ خود کافل یا مشرق بن جاتا ہے اللہ کی ان کو معلوم ہے شف السن نتیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناقشا کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے اسماؤ سفاق نے بحث و مباحثے کیے درائل سے نہیں دیکھو سابت ہے سابت ہے سفا نہیں سمجھے تاویل تاویل تاویل کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا آخر میں کہا سینیا رحمۃ اللہ علیہ نے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اپنے آپ پر کفر کا فتوا لگاتا لیکن جاؤ میں تم کو کافر نہیں کہہ سکتا یہ ہے اہل حق کا منہج بادشاہ مسلمانوں کا حاکم بادشاہ جو قرآن نزیش سے ثابت ہے ہاں ارول عزیز کا منہج عقیدہ وہ بتانے کی ضرورت ہے تب سے تمہیں ایک منہج بتانا اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے اسم و اکپال و اللہ جو ولی المر ہوتا ہے بادشاہ مسلمانوں کا حاکم اس کی بات سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو مخالفت ہو تو وہاں اطاعت نہیں ہوتی لیکن بغاوت کرنا خروج جس کو کہتے ہیں یہ اہل اہلیات کا منہج نہیں ہے یہ خواہش کا منحج اہل باطل کا منہج ہمارا نہیں ہمارا منہج کیا ہے کہ ہم ظالم بادشاہ کے خلاف بھی بغاوت نہیں کرتے علامہ امام تہاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب القیدت تحریریا کی شرح میں لکھا ہے ولا نرل خروج آلہ الا اس کے پا ہم یہ نہیں کہتے یا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بادشاہ ہیں اگر وہ ظالم ہے بادشاہ ظلم کرنے والے تو ان کے خلاف بغاوت کی جائے گی یہ ہمارا منہج نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں کیونکہ حدیث افرے کا بھی مہمان ہو گیا جس حدیث میں نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا صحیح الفاظ نہیں ہے سنت سے ثابت ہے اگر بادشاہ ظالم ہو تمہارا مال چھینے تمہارے پیٹ پر کولا مارے تب بھی صبر کرو اس کے خلاف بغاوت کرنے سے انسان منع کیا مارے پیٹ پر کوڑا کوڑا مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے مار چھیننا ظلم ہے کہ نہیں ہے اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اس کا بڑا ظلم کا اللہ اس کو قیامت کے دن دے گا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا دے گا اس کی مثال سمجھنی ہو امام احمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے اللہ پر فتنے خلق قرآن کا واقعہ معلوم ہے نا واقعہ میرے بھائی امام احمد رحمتہ اللہ کے دور میں فطلا اٹھا اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی کتنا کیا ہوا قرآن مخلوق ہے بولو پتوا دو امام احمد رحمتہ اللہ نے کہا قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے یہی بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یہی منہج ہے صحیح میں کیسے کہوں گا وہ بات جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے بادشاہ نے کہا نہیں بولو نہیں بولوں گا جل اوکی جل مارا گیا بولو مارتے رہو امام احمد رحمتہ اللہ کو جب تک کہ اپنی زبان سے وہ یہ نہ کہہ دے ہاں قرآن مفل مار کھایا آنے والے قیامت تک کے اپنے ساتھیوں کے لیے ایک منحص دے گئے خروج نہیں کرنا ہک پر رہنا ظلم برداشت کرنا بادشاہ کی طرف سے ہو لیکن آواز اس کے خلاف نہیں اٹھانا سنیے واقعہ مارتے ایک ہی بات کہتے ہیں ای تو امن کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لگے ارے کوئی آیت لے کر آؤ مار کے کی کیوں کہ شاکتے ہو؟ کوئی آیت لاؤ قرآن کی کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ کہ میں کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے تم نہ آیت پیش کرتے ہو نہ حدیث کوڑا مارتے ہو کہتے ہو بول تو میں نہیں بولوں گا علماء بول آئے کہا کہ بادشاہ بہت مار رہا ہے ان سب علماء دوسرے بھی تھے نا ان کے شاگرد تھے طلبا تھے علماء تھے دیکھیے اہل حق کا منہج کہا کہ بادشاہ بہت مار رہا ہے بول رہا ہے بولو براس ماریں گے جیل میں ڈالا ستا رہا کیا کریں بغاوت کریں آواز اٹھا دیں آمی. امام رحمت اللہ امام احمد رحمۃ اللہ نے بھرنا نا بغاوت نہیں کرنا یہ ہمارا منحج نہیں ہے یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے بغاوت نہیں کرنا صبر کرو صبر کرو اللہ خیر کا معاملہ کرے گا صبر کیے کہ دیکھیے صبر کیے آواز نہیں اٹھائے فائدہ کیا ہوا بھائی صبر کا وہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کسی نے سر نہیں اٹھایا اس مسئلے کو لے کر کہ قرآن مخلوق ہے فائدہ دیکھ رہے ہیں منہج پر ڈٹے رہنا میرے بھائیوں اب آخری میں نصیحت یہ ہے ایسے منحج میں بہت ساری باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اسی طریقے سے وہ ایک پوائنٹ بھی میں سوچا تھا بتانا محکم آیتوں پر عمل ہوگا متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لوٹانا بعض آیتیں کلیئر ہوتی ہیں کلیئر خصوصیتوں میں جو ہے متشابحت ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو تو مردہ مت کو ہو وہ زندہ ہے ایک آیت اب ان سے دعا کرنا نہیں کرنا یہ متشاب آیت ایک محکم آیت کیا ہے وہ احمود اللہ علیہ تشریف کو بھی ہی شعیح اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ خدمت کرو اس آیتوں سے آیت کی طرف لوٹانا تو ایسے یہ ان کا منہج ہوتا ہے اہل حق کا کہ وہ متشابہ آیتوں کو جس کا معنی مفہوم کلیئر واضح نہیں ہے اس کو وہ آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں جن کا معنی مفہوم کلیئر ایسے بہت سارے ان کا منہج ہے کہنے کی بات کیا ہے آخری میں میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس منہج اس منہج کو ہم تک پہنچانے میں بڑی قربانی ابھی امام احمد رحمتہ اللہ کا ایک واقعہ سمجھ میں آیا اگر ہم سیرت پڑھیں ایسے صحابہ اور تابئی تو بڑا ظلم برداشت کیا بہت قربانیاں دی کہ اس سرف صارحی کے صحیح منحج کو ہم تک پہنچانے ہمیں تو ایسی مل گیا بھائی پلیٹ میں جیسے بریانی ڈال کے دے رہے تھے کھاؤ صاحب اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی میرے بھائی بہت قربانیاں دی گئی قدر کی جائے اس کی آج دشمنان اسلام اپنا ہمارا کپڑا پہن کر ہمارا یہ منہج ہمارا یہ عقیدہ لوٹنا چاہتے ہیں اس کے منہج کو خراب کر دو اب دیکھیے پرابلم خراب اس کا منہج لڑکے کا ہو رہا ہے کیوں نوجوان ہے نوجوان جذبہ کچھ کرنا ہے دن میں من رات کو ہٹانا ہے برائیوں کو ہٹا دینا ہے خواتین سے نکلے نوجوان صفاء الاحلام ادا نوجوان دے ہٹا دینا برائی کو یہ بادشاہ کیسے برائی کر رہا ہے ہٹا دینا جذبہ لیکن ہٹانے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے انکار من کر اچھی چیز ہے مطلوب ہے شریعت میں کہ برائی کو ہٹاؤ لیکن ہٹانے کا وے کیا ہے طریقہ کیا ہے سڑک کا منحج ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک برائی کو ہٹانے چلا اور اس سے بڑی برائی آ رہی ہے ایک برائی کو ہٹانے چلا تو وہ برائی ہٹ کر ہٹتی نہیں ہے دس اور برائیاں جنم لے رہی ہیں کیا ہٹاؤں گا اس برائی کو مراتب ہیں اس کا طریقہ ہے اس کا اصول اور ضوابط ہے جو شریعت بیان کیے جس کو نصوص سے نکالا گیا ہے تو جذبے میں آ کر بچے کیا کرتے ہیں اپنے منہج کو بھی ہیں. پہلا پرابلم کیا ہے غور سے سنیے میری بات آخری بات بچے کو پہلے منہج نہیں معلوم سلف کا سب سے پہلا قرآن حدیف کیسے سمجھنا قرآن ہے اچھا آدمی بات کرتا ہے نہیں بھائی وہ غلط آپ آیت پڑھیے منصاحی آیت پڑھوا رہے ہیں منصاحب سے یہ کیا ہو رہا ہے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے جن لوگوں پر ظلم ہو بستیوں پر ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی باہر کیوں نہیں نکلے کیا مطلب اس آیت کا ایسی طریقے سے وہ خلافت میرے بعد رہے گی وہ جو حدیث خلافت کے مطالب آئی ہیں بھائی تیس سال تک رہے گی بارہ خلیفہ والے روایتیں بھائی حدیث کالے جھنڈے والی جو حدیثیں ہیں بلاڈ شام کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ہری ہیں ٹھیک ہے بچا دیکھیے برف پڑھیے پڑھیے مولانا اتنا پڑھ پڑھ کے تم ان کو پڑھا رہے ہو وہ منحط سمجھ کے تم ان کو کون سا منحط سمجھا رہے ہو بھائی اب وہ پڑھا دلیل دلیل صحیح ہوتی ہے ہر آیت میں نے شروع میں بتایا نا وہ جملہ کلام اللہ کو مراد اللہ وہی ہے مسئلہ پورا جڑا ہوا ہے یہ کیا مراد ہے ہو بھائی صاحب سے کیا مسئلہ نکالنا چاہتے ہو کہاں تھے تو بچے کا پہلے منحب ہی نہیں ہے پہلا ایک مسئل, ہر مسلمان کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے مجھے بتائیے آپ علم حاصل کرنا یا نہیں کرنا پہلا کام ہے کہ نہیں فرسٹ ہے پہلی سیڑھی اے یہ بی پڑھاتے نا سکولوں میں پڑھے نا بعد میں انجینئر ڈاکٹر بنتا پہلے پڑھتا سمجھتا ون پلس 1 از اکو ٹو ٹو ٹو مائنس ون از اکو ٹو مائنس ون سمجھتا نہ پہلے دین نہیں ہے علم نہیں ہے پہل علم حاصل کرنا پہلا کام عقیدہ کیا ہے پڑھنا منہج کیا ہے معلوم کرنا سلف کا پڑھنا علماء سے سمجھنا کتابوں سے سمجھنا کتابوں کو علماء سے سمجھنا کتاب کو گھر میں لا کے نہیں سمجھنا ورنہ کچھ کا کچھ سمجھے گا کچھ کا کچھ سمجھے گا تو علم حاصل کرنا ایک کام ایک ذمہ داری وہ نہیں کیا وہ دوسری علماء کی صحبت میں رہنا وہ بھی نہیں کیا اولما کو ہمیشہ سننے والے رہنا علما کی محفلوں میں ملکوں میں بیٹھنا وہ بھی کام نہیں کیا کام کیا ہو رہا ہے اس کا ہلاک ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو چوہتے مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گی آج ہمارا بچہ کیا ہے نہ علم ہے اس کے پاس جذبہ ہے لیکن جذبہ علم کی روشنی میں ہے تو ٹھیک رہے گا بھائی ورنہ اس جذبے سے خروج بھی ہوتا ہے اس جذبے سے تقسیم بھی ہوتی ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہے نتیجہ یہی رزلٹ نکل رہا ہے جذبہ ویری گڈ جذبہ کو علم کے کور سے ڈھانپ لو علماء کی صحبت نہیں ہے پہلا پرابلم علم نہیں ہے جی حالت ہے دوسرا پرابلم علماء نہیں ہے ساتھ علماء کو ساتھ رکھتا ہی نہیں ہے آرے. ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کو. بھی دین نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے دشمنوں نے اس کو لے لیا ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور چل رہا ہے وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے اس پر اب ویبسائٹ پہ آگے چیز میل آگے یہ کیا نئی چیز کھولتا ہے دیکھتا ہے کوئی راجا اہم امر من امن امل خوف ادا ادا اوبی پر عمل کرتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے فوراً اب وہ اس کو جو ہے اس کے جذبے کو غلط رخ دے رہا ہے دشمن کیونکہ اس دشمن کو معلوم ہے اور دشمن پہلے علم سے دور کرتا ہے اس کو علما کو برا اس کی نگاہ میں ارے علماء بکے رہتے ہیں سب اپنی اپنی بات کر کے جاتے ہیں سب تم ان سے زیادہ جانتے ہو ایسے جو ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے جب وہ خالی ہو گیا نا کوئی بھی نہیں ہے بیک اپ کمپیوٹر کا بیک اپ کچھ نہیں ہے بھیجو گئے کتنے بھیجنا ڈالو اس پر کتنے ڈالنا جیسے چاہے اس کو اس کا شکار کرو اس کے منحش کو لوٹ لو اس کے عقیدے کر لو اس کو جو ہے اپنے اندر شامل کر دو بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا سب خراب ہو جائے گا منحج خراب ہو جائے گا دین جائے گا آخر تباہ کر لے گا یہی نتیجہ ہو رہا ہے لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے علم حاصل کرنا شریعت کو سمجھنا میور بلّہ ہو بھی خیرا یہ پکی ہوتی اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے دین معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو لیکن دین کو سمجھا ہے پورے تبقو حاصل ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیا ہم سمجھتے ہیں شریعت اسلامیہ کو یا نہیں سمجھتے علماء کی علماء کا ادب احترام کرنا ٹھیک ہے علماء بشارے کچھ غلطیاں ان سے ہو جائیں ان غلطیوں کو دیکھ کر علماء کو علماء کی سب سے باہر میں نکال کے پھینک دینا کہ ان سے نہ دل نہیں آلیہ سمجھا جائے گی کہ ان کی صحبت اللہ سے دعائیں کرنا فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا کیونکہ فتنوں کے دور میں بعض باتیں تیز تلوار کے دھار سے زیادہ خطرناک ہوتی لہٰذا پتوں کے دور میں منہ اپنے آپ کو خاموش رکھنا نہیں بولنا نہیں کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں نہیں پتا اہل علم جانتے ہیں لہذا یہ اگر ایسے ہوگا اور جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا جو اہل حق ہیں لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہ تنہا رہنا ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اپنے ساتھی ہیں اہل الحق ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے ہلاک ہونے سے منج کے خراب ہونے سے بچاتی ہیں اور میڈیا کے غلام نہیں بننا اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کے جو آ رہا ہے اس کو آپ لے رہے ہیں وہ کون ہے کون بھیج رہا ہے پتا آپ یہاں بیٹھے ہیں پونہ میں وہ کہاں سے وہ بات کر رہا ہے اس کی اما معلومی ابا نہیں معلوم آپ کو وہ, وہ آپ کے لیے جو ہے رہبر بن گیا گائیڈ بن گیا وہ آپ کا نہیں بچانے اپنے آپ کو منہج کو لوٹا جا رہا ہے اسپیشلی ٹارگٹ ہے نوجوان کیونکہ ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو غلط روخ دیا جا رہا ہے اپنے منہجوں کو بچائیں اپنے منہج کی حفاظت کریں اس دن سورات مسفقی صورات لدینہ انامٹ آ ہے بڑی قیمتی چیز ہے یہ اس قیمتی خزانے کو جانے نہ دیں حفاظت کریں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے عقیدے کو ہمارے منہج کو قائم رکھنا اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا میں بھی آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی توفیقہ فرمائیں کہ شریعت کا حاصل کریں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین پر صلف صحیح نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منحج کو عقیدے کو سمجھنے کی توقع قطع فرمائے منحج کو سمجھ کر اس منحج کے مطابق قائم رہنے کی توقع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہر قسم کی گمراہی سے ہر فتنے سے ہمارے بچوں کو بچوں کو محفوظ رکھے ہم سب کو محفوظ رکھے فطروں کی زندگیوں سے ہمیں محفوظ رکھے فطروں کے دور میں ہم کو بچال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں بچنے کی دور رہنے کی توقع فرما اور اہل علم کی قدر کرنے کی علماء کے مقام کو سمجھ کر ان سے علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توقع فرمائے آمین واقف الد الد الحمد الحب علیکم و اللہ وبرکاتہ